کے لیے بری طریق محنت ہے وہ طریقہ محنت محمد کرتا رواجی طریقوں سے ہدایت حاصل نہ ہوگی روایتی طریقوں سے ہدایت حاصل نہ ہوگی ہدایت کے لینے کے لیے وہی طریقہ مطلوب ہے جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اس امت کے بعد والے صدر نہیں سکتے جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلو نے کیا ہے میرے دوستوں ہدایت کی تربیت کی جگہ وہ سوائے مسجد کے کوئی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابی کو مسجد والا بنایا تھا آدھا دن آدھی رات پورا دن پوری رات آدھا دن آدھے رات پورا دن پوری رات جہائی دن تہائی رات تین طبقے تھے صحابہ میں جو مسجد کو وقت دیا کرتے تھے یہ مسجد کو وقت دینا اپنی تربیت کے لیے اپنی ہدایت کے لیے اور بہت زیادہ آگے کے ساتھ تعلق بڑھانے کے لیے تھا اگر مسجد سے ہٹ کر امت کسی راستے سے ہدایت چاہے اگر مسجد سے ہٹ کر امت کسی راستے سے تربیت حاصل کرنا چاہے تو کسی راستے سے تربیت حاصل نہ ہوگی کہ تربیت اور ہدایت کے لینے کی اصل جگہ مسجد ہے اس لیے سب سے پہلے محنت کا پہلا قدم یہ ہے کہ ہر ایمان والا اپنا وقت حاضر کرے مسجد کے لیے اور محنت کرنے والے اپنا وق مسجد کی حفاظت کر کے ہر ایمان والے کو دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں ہمارے دعوت میں شریک ہونے کے لیے دعوت دے کر تیار کر کے لائیں ہمارے گش ہمارے مسجد سے جوڑنے کے لیے میں ازغیر ہوں کہ تربیت اور تعلیم کی اصل جگہ مسجد ہے آج کی خدمت میں اور یہ کہا کہ ہم اسلام تو قبول کرتے ہیں مسلمان تو بن جائیں گے بالکل جو حال ہمارا ہے وہ حال انہوں نے پیش کیا کہ مسلمان تو ہے بس اتنی واضح کی نماز نہیں پڑھتا مسلمان تو ہے بس اتنی واضح کے زکات نہیں دیتا مسلمان تو ہے لیکن بس اتنی واضح کہ روزہ نہیں رکھتا مسلمان تو ہے لیکن حج نہیں کرتا مسلمان تو ہے لیکن دعوتی اللہ میں اور دین کی محنت میں مشغول نہیں رہتا جو ہمارا حالی زمانے کا بالکل شکیف نے آج کا ٹائم نے بات پیش کی تھی کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں نماز نہیں پڑھیں گے زکات نہیں دیں گے جہاد نہیں کریں گے ہمارا بت ابھی نہیں ٹوٹے گا مزاج ہے لوگوں کا کہ ٹھیک ہے غلط غلط ہے لیکن ہم اس غلط کو باقی رکھیں گے جب تک ہماری قوم پوری طرح اسلام سے ماسوس نہ ہو جائے ابھی اپنے مجھ کو نہیں جوڑیں گے آپ نے فرمایا کہ اپنے صحابہ سے کہ میں نے ان کو مسجد میں اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ مسجد ان کے دنوں کو اس ساتھ کے لیے نرم کر دیں اس لیے میرے دوستوں اور دل و خوب سمجھ لینا کہ تربیت اور تعلیم کی اصل جگہ مسجد ہے اگر ہم دعوت کے ذریعے لوگوں کے کان کھلوانا چاہتے ہیں اور دلوں پر جو ڈانٹے لگی ہوئی ہیں ہدای داخل ہونے سے ان دنوں کو ہدایت کے لیے کھولنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک واحد راستہ ہے اس کا ایک واحد راستہ ہے کہ گشتوں کے ذریعے ہر ایمان والے کو بازاروں سے ہوٹلوں سے بارکوں سے کلبوں سے عیاشی کے اڈوں سے گھروں سے راحت قدوں سے ان کو نکال کر ان کی خوشامد کر کے ان کو مسجد کا ماحول میں لے آؤ جو ہی ایک مسلمان نے قدم اٹھایا مسجد کی طرف اللہ تعالی اس کی طرف دوڑ کر آ رہے ہیں اللہ نے فرمایا ہے کسی طرح فرمایا کسی قدسی ہے اللہ فرماتے ہیں میرا جو بندہ میری طرف جل کر آتا ہے ایک قدم اٹھاتا ہے میری طرف میں اس کی طرف دو ہاتھ آتا ہوں یہ چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں اللہ تعالی اپنی طرف بڑھنے والے بندے کی طرف اس سے بھی زیادہ تیزی سے آ رہے ہیں دوستو عزیزو, میں آپ سے بول دی کہ اللہ کے واسطے اپنے کام کو صحابہ کے طریقے اور صحابہ کی سنت کی طرف لاؤ اس لیے ہدایت کا کوئی وعدہ نہیں ہے اللہ تعالی نے ہدایت کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ اس طریقۂ جوہد پر فرمایا ہے جو طریقۂ جوہد اور محنت صحابہ کا ہے عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جو بات مسجد مزید ماحول میں آئے گی وہ گھر کے ماحول میں سمجھ میں نہیں آئے گی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے آپ رات کسی ڈاکٹر سے ملے میری نرس دیکھ لو وہ کہے گا میرے کلینک میں آؤ آپ رات کسی وکیل سے کہو میرا مقدمہ سن لو کہے گا میرے دفتر میں آؤ یہ مثال کیا کرتا ہوں چھوٹے سے ایک خوڑے کا آپریشن مریض چاہتا ہے میرے گھر پر ہو جائے ڈاکٹر کہتا ہے نہیں آپ کے گھر میں آپریشن نہیں ہو سکتا آپ کو او میں آنا پڑے گا آپ کو اس کے لیے اسپتال جانا پڑے گا وہ کہتا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ اپنا نشتر یہاں لے آؤ کہ نہیں میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن آپ کے گھر میں اتنے جراثیم ہیں کہ اگر میں نے زخم یہاں کھول دیا تو یہ زخم ٹھیک نہیں ہوگا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے دنیا کا کوئی معمولی کام اپنے ٹھکانے کا تعلق اور ہدایت کو کہتے ہیں؟ اس لیے میں سچی کا پھر مسجد کے ماحول میں آ کر بدلتا تھا حضور اکران چور کو مسجد میں باندھ کر رکھا ستون سے اور بڑے بند کر نکلتے ہیں لیکن زمانے میں چوری کرنے والے کو مسجد کے ستون سے باندھ کر رکھا جاتا تھا اس لیے نہیں کہ چور بھاگ نہ جائے اس کو سزا دینی ہے نہیں خدائی کے قسم سزا دینے کے نہیں باندھتے تھے بلکہ ہمارے مسجد میں آباد مسجد میں رکھنے کے لیے باندھتے تھے تاکہ آباد مسجد کے دل میں چوری کی نفرت پیدا کرے اب یہ محنت اس مقصد کے لیے تھی کہ امت مسجد والی بنے کیوں کہ میں ار چکا کہ بات کے دن میں اترنے کہ جگہ اصل مسجد ہے تو پہلے ابن عمر, عمر دوستی رضی اللہ عنہ چلی آئے بکا مکرمہ تو کہا کے والوں نے کہ تو نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا ان سے بات کرنا جو ان کی بات بات سننا ان کرنا سنتا ہے وہ ان کا ہو کر رہ جاتا ہے ان کی بات صحیح کی طرح اثر کرتی ہے غیروں کو بھی آپ کی دعوت پر اتنا یقین تھا جو آج کام کرنے والوں کو بھی نہیں ہے غیر کہتے تھے گبار جو ان کی بات سن لیتا ہے وہ نہ اپنی ماں کا رہتا ہے نہ باپ کا نہ اپنے بچوں کا رہتا ہے نہ اپنی بیوی کا وہ ان کا ہو جاتا ہے لہذا سفید ان کی بات ہر کی طرف سننا اس تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کان روح سے بند کیے اور کان بند کر کے مچھلی میں داخل ہوا اور میں آپ بات سننا نہیں چاہتا تھا دل سے بھی نفرت تھی اور ڈر بھی تھا کوئی کان نماز پڑھ نہ جائے تو میں نے کان بند کر لیے میں اس طرح مسجد میں داخل ہوا کرم صلی اللہ علیہ وسلم. کے بات نماز پڑھ رہے تھے یہ صحیح مسجد میں داخل ہوا اندر سے میرے کہا, اے تو فیل, تو یہ ان کی بات سننی چاہیے اچھی لگے قبول کر لینا پوری لگے کے چھوڑ دینا فرماتے ہیں میں نے کان ضروری نکالی اور میں نے آپ کی بات سنی اور اسلام قبول کر لیا آپ اندازہ کریں جو بات سننا نہیں چاہتے تھے کانوں کو بند کیے ہوئے تھے آپ کی بات کو سننے سے انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنے قوم کو دعوت دے کر اسی خاندانوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے ہیں جی مجھے آپ ہزار سے یہ بات بڑی تاکید سے کہنی ہے کہ اپنے کان کو رواج سے بچاؤ ہمارا گشت گشت کے لیے نہیں ہے ہماری ملاقاتیں ملاقات کے لیے نہیں ہے ہماری ملاقاتیں برائے مسجد ہیں امت کو بگاڑ کے فساد کے گناہوں کی ظلمتوں کے اور سیا کے اڈوں کے ماحول سے نکال کر امت کو تربیت اور ہدایت کے حاصل کرنے کے ماحول میں لانا یہ ہمارے، ہماری ملاقاتوں کا مقصد ہے اس لیے یہ سب طے کر لو کہ اب مسجد کی جماعت کا کام یہ نہیں ہے کہ مسجد کو عمل سے خالی چھوڑ کر ملاقاتوں میں نکل جائے مسجد کی جماعت کا کام یہ ہے کہ صحابہ کی طرح مسجد میں جن ساتھیوں کو چھوڑا جائے میں بلکل سے نقل کر رہا ہوں کام اتنے کہ کا ہماری بات آپ نوٹ کر لیجیے کہ کام کے اصول کام کرنے والوں کے تجربے اور خیالات نہیں ہیں کام کے اصول صحابہ اکرام کے طریقے ہیں مسجد میں جن صحابہ کھیل جاتے تھے جو آنے والوں کا استقبال بھی کرتے تھے آنے والوں ہاتھ و ہاتھ دیتے تھے آنے والوں کی تعلیم و تربیت کا استعمال کرتے تھے آنے والوں کو مشید نماز سکھلاتے تھے اکرم خود تھے اگر آپ مشغول ہوتے تو آپ کے صحابہ سکھلاتے تھے اور بقیہ صحابہ گھر گھر ملاقات کرتے تھے صرف کافروں سے نہیں ملاقات کرتے تھے صرف کافروں کو دعوت نہیں دیتے تھے صحابہ صحابہ گشت کرتے تھے ہمارا حیات صحابہ پڑھنے کا اہتمام نہیں ہے اس لیے ہمیں نہیں معلوم کہ صحابہ صحابہ کرتے تھے صحابہ صاحبہ محنت کرتے, دے. خوش آمد کرتے دے میرے ساتھ تھوڑی के کے لیے مشین میں जाओ جاؤ میں ہم اپنے اپنے ایمان لائیں گے اس ایمان کے حلقے سے میرے ایمان میں ترقی ہو. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وہ کہتے تھے لوگوں سے تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ مسجد میں آ جاؤ ادر اپنی مان لائیں گے ہے خوشامت کرتے تھے تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ چلو ہمارے ساتھ چلو خوب بنا ہمارے ساتھ چار بنا آؤ ہمارے ساتھ کیا تیریں گے میرے دوستوں اس لیے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ کر سوچے کر کے جاؤ کہ ان ہمیں اس کے مطابق ہی کام کرنا ہے گشتوں کے ذریعے ہر ایمان والے کو مسجد کے ماحول میں آنے پر آمادہ کرو مسجد کے میں. میں بار پہلی ہے ظلم ظلم اترنے کی جگہ مسجد ہے ایک نئی سیگڑوں کس ہیں صحابہ کے کہ مسجد کے ماحول میں آ کر صحابہ کیسے بدلتے تھے اپنے کام کو جنت کی طرف لاؤ اپنے کام کو صحابہ کے طریقے پر لاؤ میں حد کر چکا ہوں کہ اس امت کے بعد والوں کے سدھرنے کا کوئی راستہ کوئی ذریعہ نہیں ہے جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلو نے کیا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ملاقاتوں میں جماعتوں میں اللہ میں نکل رہے ہو اللہ راستے میں نکل کر بھی اپنے مقام پر واپس جا رہے ہو اپنے مقام پر رہتے ہوئے بھی مسجد کے فضائل ملاقات میں بیان کرو کہ طرف قدم اٹھانے والے کو ہر قدم پر اللہ کی طرف سے وہ تو صرف ایک شخص وہ جو نماز کے لیے آ رہا ہے کہ اس کے ہر قدم پر لیکیاں لکھی جاتی ہے درجے بند کیے جاتے ہیں گنا معاف کیے جاتے ہیں لیکن جو شخص دعوت کے تقاضے کی وجہ سے کی طرف قدم اٹھا رہا ہو کہ اللہ کے راستے میں ایک قدم اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ ہر قدم پر ساستے ہر قدم پر سات سو درجے بلند ہر قدم پر سات سو گرام ہاتھ ہوتے ہیں بلکہ یہ فرمایا صحیح روایت میں کہ مسجد کی طرف قدم اٹھانے والا جو چیز کی بات سیکھنے کے لیے یا دوسروں کو سکھلانے کے لیے قدم اٹھا رہا ہو اس کو ہر قدم پر اس کو اللہ کی طرف سے مسجد میں آنے پر ایک کامل حج کا ثواب دیا جاتا ہے کامل حج کا ثواب مسجد کی طرف قدم اٹھانے والے کے لیے یہ بات یاد رکھنا کہ ملاقات برائے ملاقات نہیں ہے ملاقات برائے مسجد ہے ہاں یہ بات اچھی طرح سن لینا کان کھول کر کہ جو مسجد میں اس اس اس وقت آنے سے حضر کرے اس سے کرے وہاں بات ضرور کرو اس کو دعوت ضرور دو لیکن تمہارے دل کے اندر کی چاہت اور اندر کا کی فکر اور جذبہ یہ ہو کہ کاش یہ مسجد میں آ جاتا کاش یہ طرف قدم اٹھا لیتا کیونکہ اس کا طرف قدم اٹھانا اللہ کی طرف قدم اٹھانا ہے اور اللہ تعالیٰ خود فرما ہیں میں دوڑ کر آتا ہوں اس بندے کی طرف جو چل کر آتا ہے میری طرف میزا فرماتے تھے تمہارا کام تو مسجد میں داخل کر دینا ہے اللہ تعالیٰ خود سمالیں گے کیونکہ یہ ہر صاحب خانہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مہمان کو پہنچانا ہمارے ذمہ ہے اور سنبھالنا میزبان کی ذمہ ہے دعوت دینے والا کام ہوتا ہے لوگوں کو لے آؤ اور گھر میں لا کر سنبھالنا میزبان کا کام ہوتا ہے مسجد اللہ کا گھر ہے میرے دوستو دوستوں جتنا دنیا میں بساد اور جتنے اللہ کے عذاب کے مظاہر ہیں اس کی بنیادی وجہ نزیروں کا آباد نہ ہونا ہے حدیث آتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے آنے والا عذاب کا آنا طے ہو چکا ہو وہ مسجد کے آباد کرنے والے کی وجہ سے جاتا ہے مسجد کے آبادی کی وجہ سے ڈال دیا جاتا ہے دو عمل ہیں جو اما کے آزاد کو ٹال دیتے ہیں اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والے ہیں ایک مسجدوں کو آباد رکھنا اور اللہ کے راستے ہیں پیدل پھرنا یہ دو عمل اللہ کے غصے کو سب سے زیادہ ٹھنڈا کرنے والے ہیں جتنے بھی دنیا میں فساد آزاد ہیں جتنے بھی حالات ہیں لوگ ان حالات کا علاج حالات سے کر رہے ہیں کوئی کہتا ہے حکومت بدلے گی تو حالات بدلیں گے کوئی کہتا ہے مسلمان اکثریت میں آ جائیں گے تو حالات بدلیں گے نہیں میرے دوست عادی حالات کے بدلنے کا مسلمان کی اقلیت تفصیلی سے کوئی تعلق نہیں ہے جب دہاوا اقلیت میں تھے ان کے اعمال اکثریت کو مغروب کیے ہوئے تھے مسلمان کی اکثریت سے دنیا میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے حکومت کے بدلنے سے دنیا میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے لوگ جتنے بھی حالات دنیا میں ہیں اللہ کے غیر سے ان حالات کی تبدیلی کا مطالبہ کر رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حالات کی تبدیلی اور مسلمانوں کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکالنے کا جو عمل بتلایا ہے وہ اپنی مسجدوں کو اپنے گھروں کو آباد کرنا فرمایا ہے قرآن اسی طرح اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے جو بندے میری مسجدوں کو آباد کریں گے میں ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دوں گا جتنا مسلمان خوف میں ہے جتنا مسلمان تنگی میں اور پریشانی میں ہے اس کے اس سے بچنے کا واحد ذریعہ ہے قرآن صاف طور پر کہہ رہا کہ جو مسجدوں کو آباد رکھیں گے ہماری عبادت سے اور ہماری دعوت سے میں ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دوں گا اللہ کا وعدہ نہیں ڈریں گے اور دوسرا وعدہ یہ ہے کہ ہدایت ان کو ملے گی دیکھو مسجد کے آغاز کرنے والوں سے اللہ ہدایت کا وعدہ کر رہے ہیں محتین یہی ہوں گے ہدایت یافتہ جو مسجد کے لیے وقت کریں اللہ فرما رہے ہیں خراج میں اس لیے میرے بزرگ دوستوں سے سمجھ کہ ہم اللہ کے راستے میں ہوں یا اپنے مقام پر ہوں مسجد کی جماعت کا کام یہ ہے کہ وہ مسجد کو ملاقاتوں کے دوران عمل سے خالی نہ چھوڑے کیوں؟ اس لئے کہ ملاقات امان مسجد کی طرف ڈالنے کے لیے ہے جب مسجد میں عمل نہیں ہوگا اور مسجد میں ساتھی نہیں ہوں گے تو پھر دعوت دے کر کس عمل کی طرف ڈاؤ گے آپ جانتے ہیں جی سی بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک میزبان کھانے کا انتظام کرتا ہے گھر میں اور بلاوا دینے کے لیے بلا کر رہے ہو کھانے کے تو گھر میں کھانے کا انتظام ہوگا اور باہر دعوت کو بھیجا جائے گا بالکل اللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے کسی طرح مثال دی ہے اللہ نے اسی طرح مثال دی ہے حدیث ادا ہے آپ نے فرمایا اللہ داری ہے اللہ داری ہے جنت دسترخوان ہے اور نبیوں کو بلانے کے لیے بھیجا گیا ہے جو قبول کریں گے وہ دسترخوان پر پہنچیں گے جو انکار کریں گے وہ جلد میں داخل نہیں ہوں گے بالکل واضح کر کے پر مودی سی بات ہے کہ اگر مسجد کو آمرد خالی چھوڑ دیا اور ملاقاتوں میں نکل گئے تو ملاقات برائے ملاقات نہیں ہے ملاقات برائے مسجد ہے کیونکہ ہدایت اور تربیت مطلوب ہے جو مسجد کے ان عامال کے ساتھ مسجد کے ان انداز کے ساتھ لازم کی گئی ہے ایمان سیکھنے کی جگہ بھی یہی ہے اور علم حاصل کرنے کی جگہ بھی یہی ہے اس لیے پورا مجمع طے کر لے یہ پورا مجمع طے کر لے کہ ہمیں سمجھتے کہ ہمارے کام کا بنیادی مقصد ہے تمام دنیا کی مساجد کو مسجد نبوی کے معمول پر لانا تمام عالم کے مساجد کو مسجد نبوی کے معمول پر لانا یہ ہماری محنت کا بنیادی مقصد ہے کیوں اس لیے کہ ہدایت چاہیے اس کی محنت نہیں محنت ہدایت کے حاصل کرنے کے طریقوں کا نام ہے یہ نہیں جس کے جس طرح کام کر لے کوئی یہ کوئی تنظیم نہیں ہے کہ میں اور آپ بیٹھ کے اس کا, اس کا،, کے اس کا،, اس کا نظم بنا لے یہ تو صحابہ والا کام ہے جس کو صحابہ کے طریقے کا پابند ہو کر کرنا ہر کام کرنے والے کی ذمہ داری ہے اس لیے میں نے عد کیا کہ ایمان کی تقویت کا اور ایمان کے کی زیادتی کا جو سبب ہے وہ مسجدوں میں ایمان کے حلقوں میں جڑنا ہے یہ کا قول میں میں کر رہا ہوں رضی اللہ فرمایا تھے کہ تمہیں مسجد میں ایمان کے حلقوں میں جوڑنا, ہے. جی میں میں میں حلقوں میں جوڑنا ہے اس لیے ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو اس لیے ہر گلی ہر محلے اور مقام اور خروج میں ہر گشت کرنے والا یہ سمجھ لے کہ میری ملاقات ان سے ان کو مسجد کے ماحول میں لانے کے واسطے تیار کرنے کے لیے ہے۔ جماعت کے ہر فرد کے دل میں یہ ہو کہ یہ ہوئے مسجد میں آ جائے اللہ علیہ وسلم نے امت کے ہر مسئلے کو مسجد سے جوڑا تھا قرض آ جائے تو مسجد میں مقدمہ آ جائے تو مسجد میں بارش رک جائے تو مسجد میں لیکن اس زمانے میں امت سمجھتی ہے کہ مسجد نماز ہے اور وہ بھی اس کے لیے جو نماز پڑھنا چاہے وہ بھی اس کے لیے نماز پڑھنا چاہے ابو امام باہری نبی اللہ تعالی ان پر قرضہ اتنا قرضہ کہ وہ اس ادائیگی سے تنگ آ گئے بسی ہو گئے تھے آپ نشید رہے فرم ہے ابو ماما اس وقت مسجد میں کیوں ہو سوال کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس وقت میں مشینوں کو ضرورت لائی ہے ورنہ ایک دہا تھا آپ کو یہ پوچھنا مشینیں کیوں ہو یہ سوال تو اس زمانے میں پیدا ہوا ہے کہ جو نماز کا ٹائم نہیں تھا تو مشینیں کیا کر رہے تھے جیسے کوئی دفتر ہوا تو دفتر کا وقت ختم ہو گیا تم دفتر میں کیا کر رہے تھے جب دفتر کا وقت ختم ہو گیا تھا آپ کے سوال کا مقصد یہی تھا کہ اے ابو ماما تمہیں مسجد میں اس وقت واقعی کوئی ضرورت لے کر آئی ہے کیا کہا ہے ارساللہ, اتنا قرضہ ہے کہ میں اس کی ادائیگی سے تنگ آ گیا آپ نے فرمایا کہ اے ابو ماما کیا ہم تمہیں سکھنا میں سیکھنا اگر تمہارے اوپر یمن کے پہاڑ جبر سیر کے برابر بھی قرضہ ہو اتنا سونا قرضے میں اتنا یمن کا پہاڑ ہے جبل سیر اتنا سے اگر بدلہ ہو تو ایسی دعا نہ سیکھ کہ وہ آسانی سے ہو جائے آج کیا ضرور فرما لیجیے آپ نے دعا اس وقت سیکھ لائیے من حسن باغ الزل باور بہل باور دعا کا مستحق صحابی اس جب انہیں ان کا قرض مسجد میں لے آیا امت تو جانتی ہی نہیں ہے نا کہ مسجد سے میرا مسائل کا کو کوئی تعلق ہے آپ کو تو مسجد وال جماعت کے ساتھی بھی نہیں ملیں گے ایسے کہ پریشانی کوئی آ گئی ہے مسجد چلتے ہیں اگر بیمار کو مسجد کرواتے دیکھو گے تو یہی سمجھو گے کہ ڈاکٹر مسجد میں آ گیا ہے اس مسجد جانا پڑے گا کرنا ہماری بیماریوں کے علاج کا اور ہمارے مقدمات کے حل کا اور ہمارے قرضوں کی ادائیگی کا اور بارش کو رکوانے اور برتوانے کا اس زمانے میں کوئی تعلق مسجد سے نہیں رہا یاد رکھنا امت کی ضروریات کا تعلق مسجد سے نہ ہونا اللہ سے نہ ہونا ہے امت کی ضروریات کا تعلق مسجد سے نہ ہونا امت کی ضروریات کا اللہ سے بے تعلق کرنا ہے سیدھی بات ہے بالکل نہیں جس سے متعلق ضرورت ہوتی ہے اس کے گھر جایا جاتا ہے یہ ضرورت وزیر سے متعلق ہے وزیر کے پاس جاؤ گے اسلے سے یہ ڈاکٹر سے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے یہ انجینئر سے متعلق ہے انجینئر کے گھر جاؤ گے دنیا کی ضرورتیں خاص پر تقسیم ہے اگر اپنی ضرورت کو لے کر مسجد کی طرف قدم نہیں اٹھاتے ہو تو اس کا خورا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی ضروریات کو اللہ سے کاٹ کر اللہ کے غیر سے جوڑ لیا ہے صحابہ کے زمانے میں عام تھی یہ بات بارش بند ہو گئی صاحبہ نے آ کر صحابین آ کر جمعہ کی نماز ہو رہی تھی جمعہ کا خطبہ ہو رہا تھا سامنے کے دروازے پر آ کر صحابین دیہاتی آدمی کاشتکار یا رسول اللہ جانور ہلاک ہو رہے ہیں زمین سوکھ رہی ہیں کھیتیاں اجڑ رہی ہیں بارش کی دعا کر دیجیے آپ نے دعا فرمائی ابھی آپ نے سے آپ اترے نہیں تھے کہ بارش کے قطرے آپ کی داڑھی سے بہ رہے تھے صاف فرماتے ہیں اگلی جمعہ تک ہمیں سورج نظر نہیں آیا کتنی بارش ہوئی اگلا اگلے جمعہ وہی صاحبی دروازے پر یا رسول اللہ راستے بند ہو گئے ہیں کھیتیاں ڈوب گئی ہیں اللہ سے دعا کیجئے بارش اٹھ جائے تو اس کا کوئی تصور بھی نہیں ہے صاحب کے زمانے میں میواز سے کچھ لوگ آئے ہلکے پاس اور آ کر یق کیا کہ حضرت دعا کر دیئے بارش نہیں ہو رہی ہے حضرت نے فرمایا کہ تمہارا اپنے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر میرے پاس آنا یہ بارش کرانے کا ذریعہ نہیں ہے بارش رکوانے کا ذریعہ ہے یہ بارش رکوانے کا ذریعہ ہے تو میرے پاس آئے ہو اگر بارش کرانی تھی تو اللہ گھر تمہارے محلے میں موجود تھا تم نے مسجد میں نہ کہا تھے اگر ایمان ہوتا تو روزہ رکھ کر مشین پڑ جاتا اللہ یہ میرا کام ہے اور یہ تیرا, یہ تیرا در ہے یہ میرا کام ہے میں روزے کے ساتھ یہاں پڑا ہوا ہوں سماجتے تھے ایمان نہیں ہے اس لیے لوگ بھوک کے ساتھ بھو خرطال کرنے کے ساتھ وزیر و پڑ جاتے ہیں کہ یہ ہماری مانگ پوری کرو ورنہ اپنے مطالبے دیکھ دنیا والوں کے پاس اگر ایمان ہوتا تو روزانہ سے بیٹھتا ایمان نہیں ہے اس لیے بھوک ہڑتال کر کے نہ دیتے ہیں ہمارے مطالبے پورے کرو ورنہ بھوکے رہیں گے وہ انداز کھا رہے ہیں اور مسلمان ضلع سے باہر پڑا ہوا ہے کوئی پریشر نہیں پڑے گا کچھ نہیں سلا ضلع کے کچھ بھی نہیں ہے سر ذلت کے کچھ نہیں ہے اگر ایمان ہوتا تو کہتا نہیں ہموار کے لیے بھوکے ہو جاؤ روزہ رکھ لو اور کہاں پڑ جاؤ جا کے کہ مالک الملک کہ اس کے جا کے پڑ جاؤ اس سے کہ ہم جائیں گے بارش تو ہمارے گھر تو آؤ ہم سے کہنے کی میں کر رہا ہوں کہ امت تو امت کان لے کر چلنے والوں میں بھی ابھی تک یہ رخ نہیں ہے کہ کوئی بات پیش آ گئی آدھی رات کو چلو مجھے بالکل بھی نہیں اللہ سے کہیں گے اس کا روکی نہیں ہے تبلیغ کو سب نے مل کر تنظیم بنا دیا ہے کہ یہ نظم ہے یہ ملاقاتیں ہیں جو جہاں ملے اسے بیٹھ کے باتیں کر لو اور جو تمہارے سنگھ ہے وہ باتیں کر لو تم نے یہ کر لیا تمہارا کام پورا ہو گیا تم تبدیل جماعت کے فرض ہو گئے نہ تربیت کے ماحول میں لانا نہ تربیت کے آوام سے کامیابی کا یقین دلانا اس کا کوئی رخی نہیں ہے جس کو دیکھو گے وہ اپنے تجربے بیان کرے گا لوگ کہیں گے اس کی سن لو ہوگے گا اس, اس کی مان لو, وہ کہے اس, کی مان لو وہ کہے اس کی مان لو نہ صحابہ کے ذکر ہے نہ مشین <تصفيق> نبوی کا کوئی معمول ہے نہ اس زمانے کے واقعات کا کوئی تذکرہ ہے کچھ نہیں کام <تصفيق> کرنے والوں کے تجربات اصول بدلے جا رہے ہیں جو صحابہ کرام کے شریقوں سے دور ہٹا دی جا رہے ہیں نہیں میری بات یاد رکھنا کام کے حصول میرے کے تجربات نہیں ہیں کام کے حصول صحابہ کے طریقے ہیں اگر ہدایت تربیت چاہتے ہو تو ہمیں سب سے سب پہلے صحابہ کی طرف چلنا پڑے گا سر سمجھتے تھے کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ محنت کرنے عمل کا ہے یہ راہ کو سمجھنے کے لیے چودہ سو سال پیچھے جانا پڑے گا ورنہ اس زمانے کے کسی کسی طریقے سے کرنے وال حیرہ سوی میں نہیں آئے گا اس کے لیے صاحبہ کو دیکھنا پڑے گا کہ چودہ سال پیچھے جاؤ کہ صاحب نے کیا کیا ہے تب پتہ چلے گا کہ اس کام کے کرنے والے ہیرا ہونے کا مطلب ہے تو میں عادت کی ہے کہ امت کے مسائل کا تعلق مسجد سے تھا ایک نہیں سے ایک صحابہ کہیں بعد فلم آتے جا کے اس لیے اچھا آپ آدھی بناؤ آپ نے فرمایا جس کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو یہ آپ نے حجیز بیان کر کے قرآن کی آیت پڑھی ان کے ہاں اللہ کے مسجدوں کو ایمان والے ہی آباد کرتے ہیں صرف مشرکین کا کام نہیں کہ وہ مسجدوں کو آباد رکھیں اس میرے دوستو آزدوں تمام کام کرنے والے نائے پرانے وہ سب یہ طے کر لیں کہ آج کے بعد کسی مسجد کو ملاقاتوں کے دوران دعوت تعلیم استقبال کے عمل سے خالی نہیں چھوڑیں گے کیوں ٹھیک ہے اگر یہاں عمل نہیں ہے تو ملاقاتیں کتنی ہیں ملاقاتیں کتنی ہیں ملاقاتیں تو ہدایت اور تربیت کے لیے ہیں. وہ ہدایت تربیت کے اعمال یہاں مزید میں ہو رہے ہیں میں نے رادا کر دیا تھا کہ صحابہ کے کی لیے یہ نہیں ملتا کہ جو جہاں ملا اس کو دعوت دے چھوڑ دیا جو جہاں ملا دعوت دے کر عمل کے ماحول میں لے کر آئے میں تو را دیا تھا کہ ایک بھیڑیا بھی جنگل میں ایک چرواہے کو یہ کہہ کر کی طرف بھیج رہا ہے کہ وہاں جاؤ وہاں نجی سنائے جا رہے ہیں دنیا جنگل میں جہاں بہت, بہت, بہت واقعات ہے اسے میرے دوستوں یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ آج کے بعد اپنی مسجدوں کو آمارے مسجد سے آباد رکھتے ہوئے ہر ایمان والے کو مسجد کے فضائل بدلا کر مسجد کی, کی اور اس کا ہماری ملاقات کرنے والوں کا حال کیا ہے نہیں جی یہ آج میں تو مسجد میں جانے قابل نہیں ہے آپ دیکھیے تو صحیح اس کو یہ تو ناپاک ہے یہ تو جنابت کی حالت میں ہے ایک مسلمان کے جسم کے ناپاکی کی وجہ سے اس کو مسجد میں لانے سے انکار اس سے بڑھ کر اس کے دل کی ناپاقی کہ وہ اللہ اللہ کو نہیں جانتا وہ نماز کے فریضے کو نہیں جانتا یہ جتنا کفر ہے فرائض سے ناوافیت اور فرائض سے چھوڑنا اس کفر کی نجاست کے مقابلے میں اس جس کا جسم کوئی ناپاک نہیں ہے ایک صحابی نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہاتھ پیچھے کر لیا مسافر کی حالت میں ہوں میں نہیں کرافی نہیں ہو سکتا وہ تو مناپ تو کافر ہے کہ مومن ناپاک نہیں ہو سکتا میں حیران ہوں. ایک اچھے کام کرنے والے نے جواب دیا اچھے کام کرنے والے نے ملاقات کیا اب وہ زمانہ آ گیا کہ دعوت کے کام کے کرنے والے کی نظر میں ایک مسلمان مسجد میں آنے کے قابل نہیں رہا حالانکہ کام کرنے والوں کا تو کام یہ تھا کہ یہ امت کے دل میں ایک مسلمان کا احترام اور اس کی حضمت بٹھاتے کہ کسی حال کا ہوتا کہ اس کو کسی طرح اللہ کے گھر میں لے آتے بے شک اس کو لانا اور اس کو کروانا اور اسے مچی میں داخل کرنا پاک کر کے یہ کام تھا ہمارا یہ نہیں صحیح اسے چھوڑ دو ایک ادنا سے ادنا درجے کا مسلمان ایک ادنا سے اد ادنا درجے کا مسلمان اس کا مقام بیت اللہ سے بدرجہا جہاں اونچا ہے بدر جہاں اونچا ہے ایک ادنا سے ادنا مسلمان کہ اس کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایت میں ہے آپ نے بیت اللہ کی طرف دیکھ کر فرمایا اور بیت اللہ سے مخاطب ہو کے فرمایا مخاطب ہو فرمایا کتنی عمدہ ہے تیرا احترام واجب ہے اور تیرا درجہ بہت اونچا ہے لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ ایک مسلمان کا مقام سب سے اونچا ہے جب ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے تو ایک کسی بھی آج کے مسلمان کو مسیح درانے میں کیا رکاوٹ ہے کہیں گا جتوں میں نہیں یہ تو ناپاک ہے ان کو چھوڑو کہ نہیں چھوڑو کیا مطلب کہ ناپاک دل ناپاکن ناپاکن ناپاکن تو غیر کا ہے نے نجس نجر فرما دیا کہ اصل نجازت تو مشرقین ہے لیکن ایک مسلمان کسی بھی حیثیت کا ہو اس کے پاس جانا اور اس کو تیار کر کے اللہ کی طرف لے آنا میرے دوستو عزیزوں اس سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اس سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سب سے بڑا ذریعہ اللہ کے قرب کا وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کرنا ہے ملاقاتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کون کون اس قابل ملاقات کی جا اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ سے کم نہیں دعوت کو دعوت دیتے ہر, ہر فرد کو جو بھی مل جائے آپ کے ہاں تقسیم نہیں تھی خود دعوت دینی کس کو نہیں آپ ہر فرد کو دعوت دیتے اور بے چین ہو کر دعوت دیتے کی جماعت کا کام یہ ہے اپنے اندر امت کے لیے حضرت کرم سے فکر اور غم اور صحابہ جیسی پڑھن اپنے دل میں پیدا کرے ابھی اس کو رو رو کر مانگے ورنہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ کام اب رواج کی طرف تیزی سے جا رہا ہے اب گشت کرنے والوں کے دل میں امت کے لیے وہ غم نہیں جو صحابہ کے دل میں تھا تبلیغ کے اعمال ایک تنظیم بھی پروگرام بن گئے ہیں جنہیں لوگ کر کے گزر جاتے ہیں گشت اور ملاقاتیں اس جذبے کے ساتھ اور اس غم اور کوڑن کے ساتھ ہونی مطلوب ہے جو جذبہ اور غم صحابہ کا تھا یہ حقیقت یہ حقیقت ہر گھر چڑھنے والا خود غور کرے اس پر کہ میرے گھر چڑھنے میں میرے دل کی کیفیت کیا ہے میرے دل کی کیفیت کیا ہے ہر شخص خود دو ہر شخص کو دعوت دو خدا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے کہ آپ اس کو دعوت دیں اس سے کم درجہ کسی کا نہیں سمجھتے دے. تو میں نے عرب کیا کہ آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہوں یا اپنے مقام پر ہوں آپ کا کام مسجد کے اندر جن ساتھیوں کو مشورے سے چھوڑ کر جو آنے والوں کے استقبال کریں تعلیم کا حلقہ کریں اور آنے والوں کو دعوت دیں اور مسجد کے ماحول میں ہمارے راستے میں نکلنے پر آمادہ بھی کرے اور دین کی اہمیت اور دین کے فرائض یہ مسجد میں بلا کر اس کی تعلیم دے یہ آج کے بعد ہمارا یہ کام ہے یہ کہ بات پہنچانا رواج ہے بات پہنچانا رواج ہے ماحول میں جا کر سمجھانا سنت ہے بات پہنچانا رواج ہے ماہر میں لا کر سمجھانا سنت ہے مسیح کے ماہر میں لا کر سب سے پہلا کام اللہ کا فریضہ ادا کرواؤ ہماری محنت امت کو فرائض پر لانے کے لیے آگے کیسے سمجھاؤں اب تو باتیں کرنا تبلیغ بن گیا ہے صاحب میں بہت پہلے فرما دیا تھا کہ محر کی جگہ مزاق لے لی ہے اور آمال کی جگہ لے لی ہے محنت کی جگہ مذاکر نے لے لی کیا مذاکرے کروا لو ڈھائی ڈھائی گھنٹے لوگ ڈھائی گھنٹے سمجھاتے ہیں بٹھا کر حالانکہ خدا کی صرف دو منٹ دو منٹ کہ آپ کروں دو لفظ ہیں ڈھائی گھنٹے کی محنت کو سمجھنے کے لیے دو لفظ صرف دو لفظ ہیں اگر ڈھائی گھنٹے کی محنت کو سمجھنا چاہتے ہو صرف دو لفظ ہیں مسجد میں عمال دعوت قائم کرتے ہوئے گشتوں کے ذریعے ہر ایمان والے کو گھر میں ہو یا بازار میں ہو گلی میں ہو یا راستے میں ہو ہوٹل میں ہو یا پارکوں میں ہو مسجد میں ہمارے دعوت قائم کرتے ہوئے ہر ایمان والے کو ملاقات کے ذریعے ان آماد میں جا جوڑنا یہ خلاصہ ہے ایک بہت آسان بہت آسان لوگوں نے اس کو بنی اسرائیل گائے بنا لیا ہے یہ کیا ہوگا یا کیسے ہوگا یا کیوں ہوگا اس کا غیر طریقہ ہے کوئی ہے ایسا آدمی جو ڈھائی گھنٹے ذرا سمجھا دے کس طرح کام کرنا ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے مسجد میں آماد دعوت قائم کرتے ہوئے چند ساتھیوں کو چھوڑ کر باقی کی ملاقاتیں کر کے ہر ایمان والے کو مسجد کے ماحول میں لے کر آئے ڈھائی گھنٹے کی محنت ہے تو میں نے عز کیا کہ مسیح کے ماحول میں لا کر سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ان سے اللہ کا فریضہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے آج بدل کرنا ہے آج یہ میرا فیصلہ کا تجھے فرمایا اور چلے سلوار لے کر آپ کی طرف راستے معلوم ہوا کہاں جا رہے ہو یہ ہونے کے لیے جا رہا ہوں. کہ نہیں جس کام کی قدر کرنے جا رہے ہوں وہ کام تمہاری بہن کر رہی ہے پلٹے بہن کی طرف وہاں گھر میں قرآن کا سیکھنا سکھلانا ہو رہا تھا ہدایت مشورے والوں کو مجھے بھی مشورے والوں کو بھی کہتے ہیں کہ اس کا مشورہ ہوگا اس کا, اس کا مشورہ ہوگا ہو ہو ہو کہ گھر میں قرآن سیکھے جانا چاہیے اس کا مشورہ ہوگا اب تو فرائض کے فرائض کے ادا کرنے کا مشورہ کرنے لگے ہیں برائے کی ادا کرنے کا مشورہ کرنے لگے اتنا قرآن ان کے بہن و کو بہن کومر گھر میں داخل ہوئے اور آپ کا معروف قصہ ہے بہن کو مارا غصہ گزارا بے شک کیونکہ دائیک کی تکلیف کا برداشت کرنا یہ مزید کی ہدایت کا سبب بنتا ہے اس کام کو اصول ہے ناگواری کو برداشت نہیں کرتے اللہ لوگوں سے کام بھی نہیں لیتے دیتے اللہ تعالیٰ کی ساری زیدر کپر پر جو جمے ہوئے تھے صرف گھر میں ابھی مسجد نہیں گھر میں گھر میں اس تعلیم کے حلقے کے ماحول میں قرآن کے سیکھنے سکھانے کا خلقہ لگا ہوا تھا دا. یا نہیں ناپاک ہو یہ میں اصول کر لیتا ہوں بتاؤ کیا ہے, کہ نہیں, عمر, کہ کیا ہے؟ کہ یہ قرآن ہے پہلی آئے تو بڑی حل ہے گھر میں گھر میں یہ ایمان کا حلقہ چل رہا تھا کہ ابا ہی معبود ہیں اس کے سرو کو واضح لائق نہیں ہے سردم قرآن کھلا تو یہی آئے سامنے تھی یہی آئے اسی کو لوگ پڑھ رہے تھے یہی اردم کو پڑھائی سردم نے فوراً کہا ارشد اللہ, اللہ مجھے لے سل اللہ کے نبی کے پاس مجھے صاحب قبول کرنا ہے لوگ کس سے بیان کرتے ہیں یقین نہیں کرتے کہ آمال دعوت آمال دعوت میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے کہ اسلام جو قوت حاصل ہوئی ہے اور مکے کے اونچی کی آبادی پر بھی اس دن تکبیر کی بھی آواز سنی گئی جب عمر اسلام داخل ہوئے یہ گھر کے امال ہے وہ اگر ان اعمال کو اس یقین کے ساتھ کرو تو یہ اعمال نموت ہیں ان پر یہ اثرات مرتب ہونے والے ہیں اور اگر ان اعمال کو بطور پروگرام کے اور بطور معمول کے کر کے گزر جاؤ اور ان اعمال دعوت سے عبادت یقین نہ کرو تو پھر کام کرنے کا والی پر یہ آ جائے گا کہ کام تو ہے لیکن تربیت نہیں ہے کیونکہ تربیت یقین نہیں ہے اسے میں نے کیا ہے کہ امت کو فرائض پر لانا محنت ہے مسجد میں لا کر ابوا کا فریضہ ادا کرو نہیں آتا بیٹھ کے سیکھ لاؤ اللہ کا راستے نکلے ہوئے اپنے مقام پر ہو اس محنت کا اصل مقصد ہے امت میں اجتماعی طور پر اللہ کے فرائض کو زندہ کرنا یعنی امت فریضے پر آئے یہ نہیں کہ ہمارا کہنا ہمارا کام ہے کرنا ان کا کام ہے نہیں نہیں کہنا, کہنا کوئی کام نہیں ہے کہنا کوئی کام نہیں ہے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہنے سے کچھ نہیں ہوتا اصل تو اللہ چاہ محنت دیکھیں گے کہ یہ میرے بندے کو کس چیز پر لانا چاہتا ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کے فرائض پر قائم کرنا یہ ہماری محنت کا اصل مقصود ہے خود اپنی ذات سے اپنی نماز میں کمال پیدا کروا فما تھے یہ محنت ایمان کی تکمیل کے لیے ہے سیدھے لگ رہے لگ رہے ہیں نماز جیسی ویسی کے ویسی ہے نماز میں کمال پیدا کرو کہ نماز کا دین کا کمال نماز کے کلام کے نماز کے کمال میں ہے جو نماز قائم کر لے گا یعنی درست کر لے گا وہ تین کو قائم کر لے گا نماز کو بگاڑے گا وہ دین کو اٹھائے گا اس لیے دین کا کمال نماز کے کمال میں ہے اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرو لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی عادت ڈالو اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں اس کی بش کرنی ہوگی لمبی لمبی نمازوں کا اپنے آپ کو عادی بناؤ لمبی لمبی نمازوں کا عادی بناؤ اللہ کے راستے میں نکل کر لمبے لمبے رکو مشقے جلنا چاہے گا زبردستی پڑھو لمبے لمبے سجدے کیا کرو لمبے لمبے سجدے کیا کرو ہر اللہ اگر تین کام نہ ہوتے تو میں دنیا چھوڑ کر راتجہ ملتا اللہ کی زمین پر لمبے لمبے سجدے کرنا اللہ کے راستے میں پھرنا اور علم کے مجلس میں جم کر بیٹھنا دعوت عبادت تعلیم یہ تین کام کہ پہلا کام اللہ کے راستے پھرنا اور اللہ کی زمین پر لمبے لمبے سجدے کرنا اور جس نے جم کر تھا کہ اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرو جس کو لازم پکڑ لو کہ رزق کی برکتیں رزق کی برکتیں اور روح کی تازگی جس کی بیماریاں جسموں کے اندر پیدا ہو رہی ہیں یہ ساری بیماریاں روح کی بیماریاں ہیں کہ روح انسان کے جسم میں روح انسان کے جسم میں ایک ایسا پرندہ ہے جس طرح کسی پنجرے کے اندر پرندہ ہوتا ہے انسان کا جسم یہ پنجرا ہے اور روح پرندہ ہے جب اس کو اس کی سزا نہیں ملتی یہ اندر بے چین ہوتا ہے طبیعت گھبرا رہی ہے خوب چیک اپ کراتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ نہیں ہے کہ نہیں آپ کو نہیں معلوم بہت کچھ ہے ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کی ربوٹ ہے سب ٹھیک ہے کچھ نہیں ہے کہتا کہ نہیں بہت بے چینی ہے میرے دوست عزیزوں اپنے گھر میں آپ پرندہ رکھ کر دیکھ لو اگر اسے وقت پانی نہ دیں دے وہ تڑپتا ہے جس اندر تڑپتا ہے وہ باہر نکلنے کے لیے اس سے کہیں زیادہ روح بے چین ہوتی ہے جب روح کو تلاوت کا ذکر کا آمادہ کا ان تمام آماد کی اس کو غذا نہیں ملتی تو روح اس طرح بے چین ہوتی انسان کے جسم میں جس طرح پرندہ روح, روح غذا ہم سب کی کوشش یہ ہے کہ جسم کو غذا ملتی رہے لیکن روح کو غذا دینے کا کوئی فکر نہیں ہے جانتا ہے کہ اگر تم نے کوئی جانور بند کیا ہے تو تمہارے جم اس کا پانی اور دانہ اپنے اپنے کھانے پینے زیادہ ضروری اور اہم ہے کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک عورت کو جو بڑی آبدہ زاہدہ تھی صرف ایک بلی کو بند کرنے کی وجہ سے جو بسی بھوکی ہو کر مر گئی اس کے بند کرنے کی وجہ سے اس کو عذاب دیا گیا اور ایک دانیہ ایک کتے کو پانی پلا کر جنت کی مستعب ہو گئی بار بار سنتے ہیں لیکن نہیں سمجھتے کہ ان سارے واقعات سے اشارہ کس طرف ہے اس لیے خوب سمجھ لو اچھی طرح سمجھ لو کہ ضرورت کی غذا یہ ہے تحجد کو نہ پکڑ لو اب آگے راستے میں نکل کو کے بنائی ہو کیونکہ صحاوت کے کام میں جو مدد ملے گی ہمیں کیا کرو ہمارے ساتھیوں کا کو حادث کوئی ایسی کتاب مل جائے جسے تقریر یاد کر لوں موبائلوں پر کیسٹوں پر چین کی باتوں کو سنتے ہیں پہلے ہی اللہ کے دین کی توہین ہو گئی ابھی سے حاصل کیا ہوگا میرے دوستو یہود و یہودہ کے بنا ہوئے راستوں سے دلوں میں دین کی بات کبھی نہ اتری ہے نہ انتا کبھی اتری دین کی بات کے سننے کا سمجھنے کا ماحول اس کے لیے باوجود ہونا اس کے لیے بیٹھنا فرشتوں کے پرو میں آ کر ایسے گھس کے بیٹھنا جیسا چوتے گھس کر بیٹھتے ہیں جس سے ان کو قوت ملتی ہے ان کو سینک ملتی ہے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرغی اپنے پروں میں کس طرح چھپا دیتی ہے بچوں کو ایک بچہ کہیں سے پنجہ نظر نہیں آتا کسی بچے کا اس طرح مرغی اپنے پروں میں لے لیتی ہے یہاں حالت یہ ہے موبائل میں باتیں سیب کرتے ہیں مستر پہ لیٹ کے سنتے ہیں اس غفلت سے کبھی بات اترے گی نہیں گترے گی نہیں خدا کی قسم اترے گی نہیں گناہ تو ملے گا سواب تو, تو ملے گا ہی نہیں ملے گا ہی نہیں میں تو حیران ہوں کیا کھیل بنایا ہے دین کو قرآن پڑھنا ہے موبائل سے پڑھ لیں گے اس سے حق نہیں آتا جب حق کو لایا جاتا ہے بادل کے راستے سے اس سے باطل آئے گا حق نہ آئے گا اللہ کے کلام کی توہین ابا کے دین کی توہین کر رہا ہے اور پھر کہتا ہے کہ جائز ہے اور کہاں سے فتویٰ ہے اس کا کہ اس طرح قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے مسئلہ جائز, نہ جائز کا نہیں ہے مسئلہ حل حرام کا نہیں ہے مسئلہ اس کا ہے کہ جس قرآن کو جب لے کر آپ کے قلب اثر پر نازل ہوئے ہیں جس کے بول سے آپ سردیوں میں پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں اور آپ کیونٹنی آپ کی وحی کا بوجھ برداشت نہ کرتی پاؤں پھیلا دیتی اور آپ کے بدن پر اتنا بوجھ ہوتا اس کا یہ صحابی فرماتے ہیں ایک مرتبہ وحی کا موقع تھا آپ کی کا سر میری ران پر رکھا ہوا تھا میری ران کی ہڈی ٹوٹنے والی تھی میں اس کا بوجھ اس کا زور برداشت نہیں کر سکا فرمادہ رکھوں تھا کہ یہ تو ندی کا یہ تو یہ تو ندی کا قلو اثر ہے جس کو ہم نے وہی کے نازل کرنے کے لیے اس قابل کر دیا ہے ورنہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو یہ پہاڑ اس کے بوجھ سے ریزا ریزا ہو جاتا اور قرآن کا کوئی برداشت نہ کر سکتا یہ اللہ فرمارے قرآن میں ہمارے احساس مردہ ہو چکے ہیں یہودیت نصرانیت دلوں میں جگہ بنا چکی ہے کہتے ہیں کہ تبریف میں تربیت نہیں ہے تو نے تربیت کا کون سا اصول کون سا طریقہ اختیار کیا ہے کہ طریقے تیری طرح سے تربیت ہوتی ہے طریقہ رواجی ہے تربیت چاہتے ہیں سنت والی میری بات کس طرح سن لینا جو کہہ رہا ہوں کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ موبائل پر قرآن کا سننا یا پڑھنا یہ خدا کی قسم گناہ کا ذریعہ تو ہے ثواب کا ذریعہ نہیں ہے گنا تو ملے گا سماپت ملنے کا سوال ہی نہیں ہے سماپت ملنے کا سوال ہی نہیں ہے. اتنے بڑے ہیں جی حالت غالب ہے کہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق کا استعمال سے آپ دیکھے کہ استعمال کیا کر رہے ہیں استعمال کے اعتبار سے آپ غلط کے استعمال کر رہے چیز غلط ہے اور صحیح کے استعمال کر رہے ہیں انسان دیا کرتا ہوں بار بار دیتا ہوں اللہ کرے دلوں میں اتر جا رہے مریض کی پیشاب دانی جو پیشاب کے لیے بنائی جاتی ہے وہ خاص قسم کا گہرا برتن ہوتا ہے وہ مریض کی زیادہ کے نیچے رکھا رہتا ہے اگر اس کو دھو لیا جائے پاک کر لیا جائے اس میں کوئی پانی پینا پسند نہیں کرتا یہ برتن اس کے لیے نہیں ہے آپ بازار سے نیا خرید لائے اور آپ کے گھر میں اس کے علاوہ کوئی برتن نہ ہو آپ نیا نئی پیشہ جی خرید کے لائے بازار سے ابھی پیشہ کوئی استعمال نہیں کیا آپ نے پیسہ کوئی نہیں کیا آپ نے نئی خرید کر لائے اس کے علاوہ کوئی برتن نہیں ہے گھر میں پانی پینے کے لیے آپ کی طبیعت کبھی گوارا نہیں کرے گی کیا آپ اسے پانی پینے. نہیں اس کام نہیں بنائی گئی ہے آدمی تھوڑا سا اپنی عقل کو استعمال کرے تو اس کو ان چیزوں پر قرآن اور حدیث کا پڑھنا اور دیکھنا خود مقروف اور برا معلوم ہوتے نہیں اللہ کا کلام اللہ کا کلام بہت اونچا ہے یہ اس، اس کام کے لیے چیز کے لیے نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن کو کھولتے پیار کرتے سروے رکھتے آنکھوں سے لگاتے بار بار کہتے کلام و ربی کلامور ربی میں رب کا کلام میں رب کا کلام موبائل کو سر رکھے ہاتھوں سے لگے گلا گلاس مردہ ہو گئے احساس مردہ ہو گئے ورنہ سب سنا تمہاری بات تو سننے آ جا رہی دیلی کی جام مسجد پر دہلی کی جامع مسجد پر کاری کا ٹیب آ گیا کی زمانے کی بات اور اس زمانے کا ٹیب ہوگا کیسا ہوگا اب جو سنیں تو یقین نہ آ رہے کہ جناب یہ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ, کی کہ مشین میں سے انسان کی آواز آئے جو سنے اس کو شوق دیکھنے کا کسی نے خبر پہنچا دی بنگلے والی مسجد اور وہاں چند ساتھیوں نے سوچا کہ چلو چپکے سے دوپہر کو چلیں گے اور دیکھ کر آئیں گے تو چار بات ساتھی وہ گئے ح چپ کرشن سن رہے تھے تو کیا نجی داوت کے کام کرنے والے یہ جی ہو جو نسارا کی بنائی گی مشین پہ قرآن یہ جی کیسے ہو سکتا ہے اس <تصفح> نے وہاں سے حضرت کو خبر کر کہ جی مرکز سے پانچ آدمی آئے ہیں اور وہ یہاں ایسی مشین آئی ہے جس میں سے آواز نکل رہی ہے انسان کی اور وہ قرآن کی آواز آ رہی ہے اس میں سے اور یہ سست قرآن سن رہے ہیں بات حضرت کہاں سے لوگ واپس آئے حضرت نے میرے روتے روتے ساتھی اللہ کے کلام کو کے مشین کو سن کے آئے ہم اصل میں اتنا دور نکل چکے ہیں اتنا دور نکل چکے اتنا دور نکل گئے کہ کرنے کے کاموں سے اختلاف ہو گیا ہے نہ کرنے کے کاموں سے محبت ہو گئی ہے سجمار جاتے تھے اور یہ جی کہتے جاتے تھے کہ کیسے تمہاری ہمت ہوئی جس قرآن کو جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جس ناظر پر لے کر نازل ہوں اس قرآن کو تم یہ مشین کو سن کر آئے ہو؟ خوش ہوتے ہیں کہ ترقی کا دور ہے اب تو ایسا انتظام ہو گیا ہے کہ وضو بھی نہ ہو تب کو قرآن پڑھ لو نہیں میرے دوستو سمجھ دو اچھی طرح نہیں میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ سوا تو ملے گا نہیں یہ تو ہے اور گناہ ملے گا گنا ملے گا پکی بات ہے اس لیے کہ یہ میں ایڈ کر چکا ہوں یہ اس کا برتن ہی نہیں ہے بہت اچھی بات ہے عقل گوارہ نہیں کرے گی آپ پیشابانی میں دودھ کیوں نہیں پی سکتے صاف ہے نہیں ہے نہیں کام کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے موبائل کے جو کام ہے وہ تو ہونا چاہیے شادی سے فون کریں سیلس کریں جو چاہے کرے لیکن قرآن حدیث ایسی کیا تعلق ہے دوبارہ کرے گی کہ جو کام چیز اس کام کے لیے نہیں ہے نہیں ہے آپ کے استعمال کرنے سے پور کام کے لیے اتنی ہو جائے گی اس <تصفح> یہ <تصفح> شیطان کا دھوکا ہے دلوں سے اللہ کے قدام کی عظمت نکالنے کے واسطے سے اللہ عظمت نکالنے کے لیے چیتان نے یہ دھوکہ دیا ہے کہ استعمال اچھے کام اچھا کا میں حل کر چکا ہوں کہ کسی بھی چیز کا استعمال کسی بھی چیز کا حکم اس کے استعمال سے نہیں ہے اس کے بنائے جانے کے اعتبار سے کہ یہ کس کام کے لیے بنایا گیا ہے لوہے کی آگے لوہے کے لیے لکڑی کی آگے لکڑی کوئی عقل کو تسلیم نہیں کرتی کہ اس سے ایک دیا جائے اس کہ میں نے آج کیا کہ لوگ کس سے کہانیاں یاد کرتے ہیں کتاب کے تبدیل میں کسی طرح زبان کھل جا رہے بات کرنی آ جا رہے اور اضافہ قرآن میں کہ اگر دعوت کی بات کو واضح کرنا چاہتے ہو تو اس کو واضح کرنے والا سب سے اہم احمد رات کا قیام ہے دعولہ فرما رہے ہیں اپنے نبی سے کہ نبی جی آپ رات کو قیام کیا کرے بڑا کریں آپ کے دن بھر کے کان کے مدد کرے گی اور دعوت کی بات کو زیادہ واضح کرنے والی اقوام وقلا کا مطلب ہے ابی القیلا یہ بات واضح کر कर گی ساتھوں میں رات کو اٹھ کے رونا اور مانگنا یہ تو ذاتی کام ہے یہ تو نسلی چیز ہے کرو نہ کروں کا مرد لے کر کام کر کے کام اللہ کا ہے کھلا راشدین اپنی جماعتوں کو ہدایت دیا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والوں سے خاص طور پر فرماتے تھے راشدین کی ہدایات میں ہے کہ اگر تم نے کام پر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو دو کام زیادہ کرنا ایک رات کا قیام ایک قرآن کی تلاوت یہ کام زیادہ کرنا اس پر تمہاری اللہ کی طرف سے نصرت ہوئی سب کا معمول آپ کو تو میں نہیں کہتا اگر آپ کو تو نہیں بتاتا تو ہم تو اپنی معلومات سے بولتے ہیں کہ معلومات ہے نہیں معلومات صرف تعلق نہیں بولنے کا جس کی طرف لا رہے ہیں اس سے تعلق بڑھاؤ جو بندوں کو ادارے متعلق کرنا چاہتا ہے اس کا تعلق اب تعالیٰ کے ساتھ دوسرے جگہ زیادہ ہونا چاہیے اس لیے رات کے قیام کو لازم پکڑ لو کسی ایک کی آنکھ لے, سب کو جگا دے پیار محبت سے سب کو جگائے صحیح اٹھ جاؤ ہم جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ بڑا کام ہے اس بڑے کام میں اللہ کی مدد ہماری جو ہوگی اور مہمان آ گیا مہمان کو اٹھایا تاج کے لیے مہمان نے کہا کہ جی وقت کم ہے فرمایا کہ جلدی پڑھ لے دو رقاص اور یہ کہا تہائے قرآن پڑھ لے جلدی دور کار میں تہائی قرآن تہائی قرآن تو وقت نہیں ہے تہائی قرآن پڑھ لے تحاج میں اس نے کہا کہ اب ہے قرآن نہیں ہو سکتا فرمایا کس در اخلاق پڑھ لے تحاج میں اس کا تحج میں پڑھنا تہائی قرآن کے برابر ہے کیا پڑھ لے پڑھ لے لیکن لمبا آ جاتے اتنا لمبا قیام فرماتے تحرج میں کہ آپ کے قدم گرم آ جاتی آپ پیر اٹھاتے اور رکھتے پیر اٹھاتے اور رکھتے آپ ہمیں تو جان کے حیرت ہوتی ہے کہ ہماری جماعت میں اذان کے قریب تک مجلو کو اٹھایا جاتا ہے کیا اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ یہاں کوئی تفریح سے تعلق ہی نہیں ہے اس مقصد کے لیے آئے ہیں کیا ہے کچھ نہیں اٹھ جاؤ بھائی اٹھ جاؤ اذان ہونے والی ہے اٹھ اٹھ اٹھ جاؤ جاؤ کیا اٹھ جائیں گے تحجر کو فرض تو ہے نہیں حالانکہ ایک سال تک صحابہ پر تحجر کا فریضہ ہے اور اس صحابہ کرام پر بارہ مہینے تحجل فرض رہی بارہ مہینے کے بعد پھر اللہ نے تحجر کو نقل کیا جب صحابہ اتحادی ہو گئے اس لیے میں نا کیا کہ رات کا قیام नमाज में لو اور نماز میں صدھار پیدا کرو اس کہ اگر خاتمہ چاہتے ہو تو اس کے لیے دو کام ہے سب سے نیت سب سے آمد جتنے اچھی نماز ہوگی اتنا اچھا خاتمہ ہوگا فرضی اللہ تعالی نے چالیس سال کی نمازی کو دیکھ کر فرمایا کہ اس طرح سے نماز پڑھ رہا ہے رکو جلدی کر رہا ہے اگر اس پر مر گیا تو کہ جو نماز میں جلدی کرے رکو سجدوں میں جلدی کرے اس کی موت اس دین پر نہیں ہوگی جو دین محمد راسم لے کر آئے یہ حضرت علی اللہ تعالیقین کو جانتے تھے اس سے یہ فرمایا کہ ابھی نماز میں کمان پیدا کر لے ابھی نماز میں سکون اطمینان پیدا کر لے یہ ہماری سب کی عادت ہے اللہ معاف فرما لے پڑھنے والے اتنی دیر کھڑے رہنا چاہیے امام کو کہ مختری مبارک کتنے کا نماز کہ لے یہ سب سے کم سے کم کلعماد ہے ورنہ معطر ال ایک کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ قوما اتنا ہونا چاہیے قوما اتنا ہونا چاہیے کہ جس میں سور فاطہ پوری پڑھی جا سکے جس میں پوری سور فاطہ پڑھی جا سکے اتنا قومہ ہونا چاہیے یہاں حا نماز ارشد کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے جو رکو اٹھنے کے بعد کمر کو سیدھا نہیں رکھتا اپنے آپ کو اس کا عادی بناو گے انشاءاللہ جے کر لو کہ اللہ نماز اتمان سے پڑھیں گے اس سے ہماری نماز کے اندر کمال پیدا ہوگا نماز سے میں کمال پیدا ہوگا کیونکہ میرے دوستو عزیزو کسی مسلمان سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آئندہ نماز نہیں چھوڑیں گے اس لیے کہ یہ تو ممکن ہے کافر نماز پڑھ لے اور ہوتا بھی تھا ہوتا بھی تھا ایسا واقع میں اختار علی اللہ آئے اسلام قبول کرنے سے پہلے نماز میں شریک ہو گئے اسلام قبول کرنے سے پہلے نماز میں شریک ہو گئے نماز پڑھنے کے بعد اسلام قبول کیا یہ تو ممکن ہے کہ غیر مسلم نماز پڑھ لے یہ ممکن نہیں ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ دے یہ ہو نہیں سکتا کہ مسلمان نماز چھوڑ دے یہ نہیں یہ ہو سکتا ہے کہ غیر مسلم نماز پڑھ لے لیے کسی مسلمان کا کوئی عمل کفر کو نہیں ہے سوائے نماز چھوڑنے کی اور مسلمان کے جہنم میں جانے کا پہلا سب نماز چھوڑنا ہے کفار پوچھیں گے مسلمانوں سے تم تو کہتے تھے ہم سے کہ یہ کرم پڑھ لو جنت میں جائیں گے تم بھی جنت میں ہو گئے جنت میں ہوں گے ہم نے کرم نہیں پڑا ہم جاننے میں آ گئے تم مسلمان نے تم کے جہنم میں آئے ہو اللہ تم تو بتاؤ تم جہنم میں پڑھتے کسی شرم آئی نہیں کہ کافروں کو کلمہ پڑھوا کر جنت میں لے جانے والے مسلمان کافر پوچھے مسلمانوں سے تم جہنم میں کیوں داخل ہوئے تم تو کلمے والے تھے تمہیں تمہارا کلمہ جنت نہیں لے گیا جواب دیں گے پہلا جواب کیا نمازی پڑھتے اس دو نماز کا رازیم پکڑ لو نماز کا رازیم پکڑ لو کسی عمل کا نہ ہونا کفر نہیں ہے سمای نماز کی چھوڑ کے کہ نماز کا چھوڑنا نماز کا ہلکا سمجھنا کفر ہے کفر جام کو پڑھتی نماز کا ہے یہ ہمارے دلوں میں اس کی اہمیت اتنی ہی آئے گی جس میں وعدوں کا یقین آئے گا خوب سمجھ لینا کہ تعلیم کے حلقے افوا کے وعدوں یقین کو دلوں میں تازہ کرنے کے لیے تعلیم کے حلقے ابا کے وعدوں کے یقین کو دلوں میں تازہ کرنے کے لیے تعلیم وہ تو تعلیم نہیں ہے کتاب پڑھنا کتاب پڑھنے کے لیے نہیں ہے ہمارے کتاب پڑھنے والے بھی اور تعلیم بیٹھ کر سننے والے بھی سبھی سب بیٹھے رہتے ہیں کہ ہاں کیا کریں یہ تبلیغ کا ایک کام ہے چلے میں نکلے ہیں کتنی دیر اس میں بیٹھنا ہے جب یہ ختم ہو جائے گی کام ختم ہو جائے گا نہیں میرے دوستو عزیزوں تعلیم کا مقصد ہے دلوں میں افغا کے وعدوں کے یقین کو تازہ کرنا اور دلوں سے تعلیم کے ذریعے شکلوں کا اصب کا یقین نکالنا یہ تعلیم کا حال ہی ایمان کا ہوتا ہے ایمان کا علقہ ہی تعلیم کا علقہ ہے صحابہ کے زمانے میں یہی ایمان کا حلقہ تھا آماد پر ہیں یہ وعدے بیان کیے جاتے تھے اور یہ آواز بیان کیے جاتے تھے صرف صحابہ کے تعلیم کے حلقوں میں ہماری تعلیم کے حلقوں میں صرف کتاب کا ہونے کا فرق ہے کیا آپ پڑھ کے سنائے جاتے ہیں اس زمانے میں کتاب کے بغیر سنائے جاتے تھے تعلیم کا موضوع ہے اور اس کا مقصد ہے اخبار کے وعدوں کا یقین دلوں میں تازہ ہونا اس لیے تعلیم میں تعلیم کا جذبہ یہ ہو کہ میں سننے والوں کو اس یقین ڈالنا چاہتا ہوں اور تعلیم کرنے کا جذبہ یہ ہو کہ میں اپنے دل میں ان وعدوں کا یقین اتارنا چاہتا ہوں شکلوں کے انکار کے ساتھ تعلیم میں بیٹھا کرو کہ ہم سارے اخباب کا یقین ضرور سے نکالنے اور تازہ کرنے کے لیے تعلیم گشت بھی گشت اسی مقصد سے کیا کرو کہ ہمارا گشت کرنے لوگوں پر ماضی نقصوں سے شکلوں کا یقین نکلے ہمارا تعلیمی گشت کا مقصد یہ ہے ابھی تو ہم سب اس ان تو شوق پیدا کرنے کے لیے تعلیم ہے تو جنہیں شوق ہو گیا عمل کا وہ تعلیم نہیں بیٹھتے جو عمل کرنے والے ہیں وہ تعلیم کو سمجھتے ہیں کے لئے جو عمل نہیں کرتے کہتے ہو سکتا ہے صحابہ سو فیصد پر جمنے والے کہ ہر اشارے کو پورا کرنے والے ضرور کی بیٹھتے تعلیم لڑکوں میں اسے معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم بیٹھنا صرف عمل پر لانے کے لیے نہیں ہے بلکہ عمل کرنے والوں کو ضرورت اس کی ہے کہ صبح شام شکلوں کا یقین دلوں سے نکالنے اور کے باتوں کا یقین دلوں میں پیدا کرنے کے لیے تعلیم حلقہ میں بیٹھیں یہ سب یاد رکھیں کہ صبح کی تعلیم میں نکل کر تینوں آمد ہوں گے بعض مادہ غلطی یہ کر رہی ہیں کہ دونوں وقت تینوں آمد کرتی ہیں اپنے آپس میں سیکھنے کا وقت نہیں ملتا تین آواز قرآن کی رسی حلقہ قرآن کو صحیح کرنے کا حلقہ کتابی تعلیم سے ساتھ سمجھا کر یہ تین احمد یہ ایک وقت میں ہوں گے صرف صبح انہیں کر لو اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے قرآن کے حلقے لگاؤ جس آدمی کا قرآن جماعت میں زیادہ صحیح ہے اگر پوری جماعت ایک آدمی کو قرآن صحیح ہے تو ایک ہی حلقہ لگنا چاہیے چاہے پندرہ ساتھی ہو پچیس ساتھی ہو ایک ہی حلقہ دو ہلکا نہیں اگر قرآن صحیح پڑھنے والا ایک ہے دو ہیں تو دو ہلکا لگا دو تین ہیں تو تین ہلکا لگا دو لیکن ایک حلقے میں ایک صحیح قرآن پڑھنے والا ہونا انتہائی ضروری ہے تاکہ یہ ان سب کا قرآن درست کرائے کتنی دیر ہو کتنی دیر ہو کتنی دیر ہو جائے کام کرنا ہوتا ہے وہ نہیں پوچھا کرتے یہ کام کتنی دیر ہو. ان کا ایک ایک سورت پوری صورت یاد کر سکتے چند چند آئے تھے جن جن آیت سورتوں کی ان کو یاد کرائی جائے اور صحیح کرائی جائے اس کے بعد کتابی تعلیم ہو میں صبح کی تعلیم बाद کر رہا ہوں اس کے بعد کتابی تعلیم ہو اور صبح کی تعلیم میں منتخب احادی سے تعلیم کی جائے صبح کی تعلیم میں منتخب احادی سے تعلیم کی جائے اور اس کے بعد بات کا مذاکرہ ہو کے بعد بقیہ کتاب تعلیم الصحابہ ان کتابوں سے تعلیم ہو اور باقی وقت میں تعلیم کا اس میں ساتھی آپس میں بیٹھ کر سیکھنا سکھانا کرے سبحما سنا وغیرہ یاد کریں اور اپنی نمازوں کو روزانہ روزانہ بیٹھ کر درست کرنے کے لیے وفاظت کریں یہ ایک ایسی غلط معمول شروع ہو گیا ہے کام کرنے والوں میں کہ دوسروں پر محنت کے تقاضوں کی وجہ سے خود اپنے خود اپنی نمازیں ناقص ہیں اور دوسروں پر محنت کے لیے اپنا کام چھوڑ کر نکل جاتے ہیں نہیں دوستو دیکھو اپنی ذات سے اپنی نمازوں پر پوری محنت کرتے ہوئے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر پرد عمر کو دعوت دینی ہے اور ہر ایک کو انعامات پر لانا ہے کوئی شک نہیں ہے لیکن اپنی ذات سے اپنے تاج پر محنت کرنا یہ سب سے پہلا تقاضا ہے تو میں نے عرض کر دیا ہے کہ صبح کی تعلیم میں یہ ترتیب ہوگی قرآن کے حلقے متحبہ جی تعلیم سے جب بات سمجھا تھا شام کی تعلیم میں بقیہ ساری کتابوں سے تعلیم اور ان کے ساتھ بقیہ وقت میں آپس میں بیٹھ کر سیکھنا سکھلانا <تصفح> یہ تعلیم کا طریقہ ہے تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت ہوگا دو دو ساتھی دیکھو میں کیسا کروں کیا کروں کہتا ہوں وہ کرتے نہیں ہو جو کر رہے ہو اس کو اصل سمجھتے ہو کرنے والوں کی اندر کی بے چینی بے قراری یہ مطلوب ہے یہ نہیں ادھر پر نکل کے مسیح کے دروازے سے دو بندوں کو اٹھا کر اس حقمے لے آسے شکلوں کا یقین درو سے نکلے اور کس طرح کے سنتے والے میں اترے میرے دوستوں غم اور فکر پر اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیریں گے ایک ایک گھوش آمد کر کے نقد تعلیم حرکت میں لے آؤ تعلیمی گز تعلیم کا غور بدلانے کے لیے نہیں ہے تعلیمی گز موجودہ تعلیم میں لاگت شریک کرنے کے لیے ہے تعلیمی گز میں نہیں ہے کیا آپ ان کو تعلیم کا غور بدانے کے واسطے جا رہے ہیں کہ تعلیم آپ آئیے گا نہیں تعلیمی گز تو نقد تعلیم کا کے لیے ہے اور یہ بات ہماری یاد رکھنا یہ تعلیمی گشت اپنے مقام پر بھی ہوگا اللہ کے راستے میں نکل کر بھی ہوگا یہ تعلیمی گش دو دونوں جگہ ہوگا یہ تعلیمی گشت دونوں جگہ ہوگا اپنے مقام پر بھی ہوگا اللہ کے راستے میں نکل کر بھی ہوگا تعلیمی گشت دونوں جگہ ہوگا میری بات میں کہہ رہا ہوں کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں اچھی طرح کام کھول کے سل لیجو کیونکہ کام سارا سیر کے مطابق ہے میرا اور آپ کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ دوران تعلیم گشت کرتے تھے تعلیم ہو رہی ہوتی تھی اور سارے کے امام ابو حریرہ رضی اللہ عنہ یہ لوگوں کو نقد اٹھا کر مشینیں بیچتے تھے کہ مشین میں تعلیم ہو تو تھی تم میں ہو بار بار سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارا کام کا طریقہ تو وہ ہے جو ہم کر رہے ہیں نہیں ہمارے کام کا طریقہ وہ ہے جو صحابہ نے کیا ہے ہمارے کام کا طریقہ وہ نہیں جو ہم کر رہے ہیں ہمارے کام کا طریقہ وہ جو صحابہ نے کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں مسجد نروی میں تعلیم ہو رہی تھی اور سارے محدید وہ دعوت دے کر لوگوں کو مسجد میں بھیج رہے تھے کہ جاؤ اللہ کی میرا تقسیم ہو رہی ہے مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے تو بھی کیوں ہو؟ اس لیے یاد رکھنا کہ ہمیں دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں آنے پر آمادہ کرنا ہے دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں آنے پر آمادہ کرنا ہے تعلیمی کر نگش اپنے مقام پر رہتے ہوئے ڈھائی گھنٹے کی محنت ہے خوب سمجھ لینا مسجد کی جو تعلیم ہے اسے نماز کے بعد اس میں سب ساری تعلیم جڑ کر بیٹھے بیٹھے ڈھائی گھنٹے کی جو ملاقاتیں ہیں ملاقاتوں میں دعوت دے کر مسجد میں لاؤ اور اس درمیان میں مسجد میں تعلیم چلتی رہے لوگوں کو اس طرح بات سنجھ ہے نا اسی طرح بات کام کرنا اس طرح میں حد کر رہا سونا کے راستے میں نکل کر بھی تعلیم نکش کرو اور اپنے مقام پر رہتے ہوئے بھی گھنٹے کی ملاقات سے کر کے لوگوں کو بازاروں سے, سے, سے, سے مسجد لانے پر آمادہ کرو یہ حامل ہو رہا ہے یہ فضائل کا ایم. ایک علم مسائل کا ہے جو ہر مرد اور عورت کے ذمہ پر زن ہے مسائل سے سیکھو میرے के دنوں دعوت کے ذریعے امت کو جہادت سے نکالنا ہے اور امت کو और دینی مدارس کی طرف متوجہ کرنا ہے ہماری محنت ہماری محنت کا مقصد امت کو مدارس اور عزمہ کی طرف متوجہ کرنا ہے کہنا نہیں ہے صرف تشکیل ہے اس کے لیے ترغیب ہے اس کے لیے تیار کرو کہ اپنے بچوں کو دینی مدرسے میں داخل کر دو چینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں ورنہ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ اور اس زمانے کا شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ امت علماء کی صحبت اور مدارس کے ماحول کے بغیر علم حاصل کرنا چاہتی ہے یہ بڑے خطرے کی بات ہے اور یہ بڑے ہی گمراہی کا راستہ ہے میری بات دھیان سے سننا میں کہا کرتا ہوں کہ علماء کی صحبت اور ان کی مجالس کے بغیر اور علماء سے پوچھے بغیر از خود علم حاصل کر کے عمل کر لینا بالکل ایسا ہے جیسے کسی میڈیکل اسٹور سے دوا لے کر بغیر ڈاکٹر کا مشکل رہ کے کھا لینا اسے کو لوگ سمجھتے ہیں آداد اور اسباب اور ذرائع علم کو پھیلا رہے ہیں نہیں نہیں بلکہ اس زمانے کے آداد اور ماسی اسباب امت کو علماء کی مجالس اور علما کی صحبت سے مستغنی کر رہے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے علما کی ہم خود کی ہم خود پڑھ لیں گے خود سمجھ لیں گے خود عمل کر گے نہیں میرے دوستوں یہ بڑے خطرے کا راستہ ہے اس لیے ہمیں ہر قدم پر ہر قدم پر علماء کی شدید ضرورت ہے اس لیے علماء کے مجالس کو اپنی ضرورت سمجھو اور اس کے مجالس کو آخرت کا ذخیرہ سمجھو علماء کی زیارت کا عبادت یقین کرو قدم قدم پر علماء سے پوچھو میں کام کیسے کروں خود پڑھ لیں گے خود سمجھ لیں گے خود امن کر لیں گے یہ راستہ گمراہی کا ہے یہ راستہ ہدایت کا نہیں ہے میں مثال لے چکا ہوں ہمارے ایک ساتھی وہ اٹھارہ سال سے کوما میں ہے اٹھارہ سال ہو گئے کوما میں ہم گئے ان کے آزاد کے لیے انتظت کر لیے تو کوما میں سے ملے ان کے رشتے داروں سے نہیں پوچھا کیا ہوا کہنے لگے جی کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا طبیعت میں ذرا تھکاوٹ تھی اور سر بھاری ہو رہا تھا ایک گولی جو انتہائی مانگولی ہوتی ہے جی صاحب دو یا کوئی ایسی دوا کہ وہ انہوں نے کھائی اچھے خاصی تھے وہ دوا کھائی اور یہ کیسی ہو گئی کیوں یہ بس غلطی ہوئی کہ جو دوا وہ کھا رہے تھے ڈاکٹر سے پوچھ کر اس کے ساتھ یہ دوا نہیں کھانی تھی یہ دوا نہیں کھانی تھی ان کو اگر ڈاکٹر سے پوچھ لیتے تو ایسا نہ ہوتا ڈاکٹر نے کہا کہ صرف غلطی ہوئی ہے کہ آپ کوئی اس دوا کو دوا کے ساتھ نہیں کھانا تھا ہاں اٹھارہ سال سے گھوما میں کیوں کیا دوں گئے سر کا درد ہے یہ طبیعت گری ہوئی ہے یہ دوا ٹھیک ہے کھانا آپ نظر کیجیے نا ایک اسمانی ضرورت جس میں ایک آدمی نے اپنی بیماری کو سمجھ لیا دوا سمجھ لی اور کھا لی جب یہ صحیح ہو سکتا ہے تو ایک روح جس کی جیزان نے علم دیا ہے اس کو علما کی سہولت کے بغیر آدمی حاصل کر کے عمل کر لے اس کے لیے, لیے کتنے خطرات ہیں اس لیے میں اتر رہا ہوں کہ قدم سے پوچھو عما سے عظمت علم اللہ سے نادہ کرو یہ زمانے کا فتنہ ہے کہ امت علماء کی ضرورت نہ ہو اس طرح ہمیں علم سائل کا علماء سے حاصل کرنا ہے اور فضائل کا علم کہ فضائل کے علم کا مقصد اللہ کے بادلوں کو دلوں میں تازہ کرنا ہے سر گھر کی تعلیم گھر کی تعلیم میں میں آت کر چکا ہوں کہ سب سے اہم کام یہ ہے سب سے اہم کام یہ ہے ساری تعلیم کے حلقوں سے سب سے اہم کام یہ ہے کہ گھر کو قرآن درست کراؤ ایک آئے دشی سیکھ کر آئے ہو گھر کو سیکھ لاؤ سب سے پہلا کام داشت. اور تعلیم کے بعد قرآن کے قرآن کی دسی کے بعد شاید تعلیم کو حل کراؤ ایک دن ما ہمارا جان و مال اپنی شادیوں بیاہ اور اپنے کے لئے اور اپنے زیورات اور کپڑوں کے لیے نہیں ہے اس امت کی تو جان و مائل ابا کے قدر کو بلند کرنے اور اللہ کے جن کو مت پہنچانے کے لیے جب عورتوں کو اس کی ترغیب کہتے ہیں کہ عورتوں نے اپنی بالیاں اپنے بازیب اور اپنے ہاتھوں کے گنگن اتار کے اس طرح آپ کے سامنے ڈالے کہ سام میں کپڑا بچا ہوا تھا اس پر ڈھیر رکھیے زیور کا زیور کا, کا تشکیل کیجیے جمع میں کون خرچ کرے اور یہ خرچ اس کے لیے نہیں تھا صاحب سے ہیں راؤ. کھلا دیں. نہیں بالکل نہیں یہ, یہ جو, یہ جو جمع کیا گیا تھا یہ آپ نے افواہ کے راستے میں نکلنے کے لیے جمع کرایا کے لیے یہ के کے के کے के, के. اور صحاب کھانے کے لیے نہیں تھا یہ ادا کے راستے نے نکلنے کے لیے جمع کرایا جائے اس لیے میرے دوستوں روزانہ کا کام ہے کہ اللہ نکلنے کے مشکلات کی تشکیل کریں اور پانچواں کام اگلے دن کا مشورہ روزانہ گھروں میں کیا کرو چلو میں جو کہہ رہا ہوں کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کرو گے ان شاء اللہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہو اور دیکھ رہے ہو بس جزا ہوگا دعا ہوگی ختم ہوگا ایک معمول سے بنا ہوا ہے میں کہ اس کام سے ہدایت کا حاصل کرنا مخصول ہے اور ہدایت کے لیے یہ سارے طریقے ہےتعین ہیں اگر اسے کا مشورہ ضرور کرو بہ کر تعلیم کون کرائے گی تجیح مذاکرہ کون کرے اگر آپ نے طے نہیں کیا مشورے سے کسی ایک عورت کا نام تو یہ عمل ختم ہو کر رہ جائے گا یا سے کرنے سے کرتا آج سے کرے اگلے چوبیس گھنٹے تک یہ رو لے گی روے گی اللہ سے منتخب سے یاد کر لے پر بیان کرنے کے لیے. کرو گی کرو گے ان شاء اللہ کس طرح ہمیں میرے دوست اللہ کا صبح شام ابا کا ذکر بھی کرنا ہے وہاں ایسا فہماتے تھے اللہ کے ذکر کے بغیر علم ظلمتی ظلمت ہے اللہ کی ذکر کے بغیر زلمت زلمت اور علم کریں گے اور ذکر نہ کریں گے, اور کہ جاہل اور کہ علم کریں گے ذکر نہ کریں گے تو بغیر ذکر علم ظلم ظلم ہے اور اگر صرف ذکر کریں گے اور علم حاصل نہیں کریں گے تو سمجھتے تھے کہ جاہل صوفیہ کو استعمال کرتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے <تصفح> مقصد کو علما ہے ذکر کیا کر کی اللہ، اللہ الہ الہ کر کر کرو اللہ کا ذکر اس کے دھیان کا بغیر کرنا یہ بڑی محرومی کی اور بڑی بے کی بات ہے بلکہ لکھا ہے اللہ کے دھیان کا بغیر ذکر کرنے سے اجر نہیں ملتا اجر ملے گا جب اللہ کا ذکر اس کے دھیان کے ساتھ کرے ادھر یہ حفاظت ختم ہوگی جب ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ کرے کریں گے انشاءاللہ سب سے افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے اس کو نازم پکڑ لو یہ ابا کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے کے برابر کوئی کلام نہیں ہے سارے کلاموں پر اس طرح بادشاہ ہے قرآن اس طرح اللہ ساری مخلوق پر بادشاہ ہے جو فوقیت اللہ کو ساری مخلوق پر ہے وہ فوقیت اللہ کے کلام کو سارے کلاموں پر ہے اس لیے قرآن احتمام سے پڑھا کرو اور یہ بات بھی ذرا سمجھ لینا کہ روزانہ تلاوت کیا کرو اتنی قرآن کا ترجمہ بھی ضرور دیکھا کرو آج کل مسلمانوں کا مزاج نہیں ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا یہ تو علماء مفسرین جانے کیا مطلب ہے ہم تو تلاوت کر سکتے ہیں اللہ تو تم سے باتیں کر رہا اللہ تمہیں مخاطب کر رہا اللہ تمہیں مخاطب, مخاطب کر رہا ہے اللہ فرما رہے ہیں یا الذین الذین اے ایمان والو اے ایمان والو اور ایمان والے وہ کہہ رہے نہیں یہ سمجھنے کا ضرورت ہے اگر کسی ملک کا وزیر اور صدر انگریزی میں کچھ کہے ہندوستان کے مسلمان کہتے ہیں انگریزی کا اخبار نہیں اردو کا اخبار لاؤ تاکہ پتہ چلے فلاں ملک کا صدر نے کیا کہا ہے اللہ اکبر اللہ کے دشمنوں کی باتوں کا تو ترجمہ چاہیے اللہ کے کرام کا ترجمہ نہیں چاہیے سن رہے کیا کہہ رہا اللہ کے دشمنوں کی بات کا تو ترجمہ چاہیے ہندوستان کا کے ترجمہ ہے فرا ملک کے وزیر نے کیا کہا ہے پر اللہ تعالیٰ خود براہ راست ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے خود براہ راست مخاطب کر رہے ہیں ایمان والوں کو اے ایمان والو اے ایمان والو میری بات دھیان سے سنو اے ایمان والوں نے کیا کہہ رہا اور ایمان والے کہتے نہیں جی قرآن کا دیکھ کر سمجھ کر پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے وہ تو محسرین جانی کا منظر ہے قرآن کا حضرت علی فرماتے تھے حرضی اللہ عنتاری کا قول ہے قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے میں خیر نہیں ہے قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے میں خیر نہیں ہے حضرت علی کا قول ہے قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے میں خیر نہیں ہے یہ قرآن کا حق ہے اس کو سمجھ کر پڑھا جائے سب سے آسان ترجمہ شیخ الہ ہند اللہ علیہ کا ہے اور قرآن کے الفاظ کے زیادہ قریب ہے اس ترجمے کو اپنے مطالعے میں رکھو عادت پڑھا پڑھائے آج قرآن کا چلو بھائی آدت ابارے کا ترجمہ بھی تو دیکھو اللہ کیا ہے ہمارے دل چھوٹے اخباروں سے متاثر ہوتے ہیں سچے پرانے متاثر نہیں ہوتے جھوٹے اخبار ہیں سنچے مداثر نہیں جو اخبار آج گیا ہے کل اس کی بنیں گی اور یہ, یہ کنکرتی بنے گا اور پرسوں کے اخبار میں خبر آئے گی کہ پرسوں کی خبر جھوٹی تھی اس اخبار کو تو بار بار پڑھتے ہیں پڑھ کر لوگوں کو بتاتے ہیں وہ قرآن جو جب سے نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک اس قرآن کے خلاف دنیا میں کچھ نہیں ہوا نہ ایسا ہوگا اس قرآن سمجھ کو سمجھ کے پڑھنے کا کوئی شوق نہیں ہے اس لیے میں رہا کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو اور جتنا قرآن پڑھا کرو اس کا ترجمہ ضرور دیکھا کرو کریں گے انشاءاللہ شاء اس طرح ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر بھی قرآن کی تلاوت کا کی اہتمام کرنا ہے سب سے زیادہ احتمام سے اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں ایک بڑی اہم بات ہے بڑی اہم بات ہے اللہ کے بندوں کے حقوق جتنی چاہے نمازیں پڑھ لو جتنے چاہے ذکر تلاوت کر لو جتنے جائے حجرے کر لو جتنے چاہے قرآن ختم کر لو خدا کی ختم انسان کے حقوق سے کبھی معاف نہیں ہوں گے انسان کے حقوق کبھی معاف نہیں ہوں گے. انسان کے حقوق اس سے کبھی, کبھی معاف نہیں ہوں گے یہ سب سے اہم حق ہے اللہ امار اختیار ہے کہ وہ اپنا حق معاف کر دے لیکن جو بندے کو حقوق مار کر جائے گا دنیا سے اس کی ساری عبادتیں لے کر اخباروں کو دی جائیں گی حقوق کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے اس حافظ کو جاننے میں ڈالا جائے گا حق والے جنت میں جائیں گے یہ حاضی یہ حافظ یہ قاری یہ جاننے میں جائے گا حق والوں کے گناہوں کو لے کر اپنے گناہ تو ہوں گے الگ اسی طرح فرمایا ہے اس لیے انسانوں کے حقوق کا حاملہ بڑا نازک ہے چار چار لگے ہوئے ہیں ملکوں میں پھرے ہوئے ہیں اس قبضہ سر سماجتے تھے اس چکر میں نہ رہنا کہ امت تمہاری قربانیوں کو دیکھے گی نہیں امت تمہارے معاملات کو دیکھے گی یا تو تم اس کام کے ذریعے امت کو یہ بدلاؤ گے کہ یہ کام ایسا ہے جو صاحب پیدا کرے تم مت کو یہ بتاؤ گے کہ یہ کام ایسا ہے کہ اس کے بد معاملہ ہیں اس کے حقوق پیشا... نہ ہم دبانے والے ہیں ہر تمہاری زندگی سے یہ کام مستحب ہوگا یہ تمہاری زندگی سے اس کام کا اہتمام اور اس کامبت کی جا رہی تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے حرف آئے گا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے قیامت کا حساب سخت لیں گے ان سے صرف اس کا حساب نہیں ہوگا کہ فلاں ہم ادا نہیں کیا ان سے اس کا حساب ہوگا کہ اس کام کو تمہیں کرتے ہوئے یہ بس معاملے کی جو کی ہے اس سے جو کام کا نقصان ہوا ہے ہم اس کا بھی حساب دو ہم اس کا بھی حساب دو کام کرنے والوں کے ساتھ معاملہ عوام کی طرح نہیں ہوگا سچی بات ہے تو صاحب نے کہہ دیا نا جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں صاحب کے بارے میں کہہ رہا ہوں یہ یہ اللہ نے صاحب کے بارے میں کہہ دیا عم السلام اس سے زیادہ اس سے زیادہ خطرے میں ہیں اس سے زیادہ ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم سے ہمارے کام کے بارے میں بارے میں صاف کہہ دیا رکھو تم نہیں کرو کہ ہم کام मेरे دیں گے اسے میرے دوست سازیزوں کا نام بڑا نازک है لوگ ملکوں میں پھیل رہے ہیں محا بات خراب ہیں. بڑا ہوا ہے معاشرہ بگڑا ہوا ہے کیا کام ہے کام تو یہ تھا کہ اس کام سے ایسے بند کر دکھ رہا دے کی عمر تو دعوت میں لگ جاؤ معاشرہ ٹھیک کرنا ہے دعوت میں لگ جاؤ خدا نہ کرے اللہ نہ کرے اما نہ کرے ایسا نہ ہو چلو اگر یہ کہیں کہ نہیں اس کام سے یہ ایسا بنا ہے اس کام میں لگنا لوگوں کے کام کرنے والوں سے بدن ہونے کی لوگوں کے کام کرنے والوں کی وجہ سے اگر لوگ کام سے بدن ہوتے ہیں تو اس کا حساب کام کرنے والوں سے اللہ لیں گے اور سوال کام کرنے والوں سے کریں گے اس لیے حقوق کا معاملہ بڑا نازک ہے ہم اللہ کے راستے میں اس کی مشق کے لیے نکل رہے ہیں اللہ کراچی میں نکل کر ہر مسلمان کا اکرام کرو ہر مسلمان کا نہیں ہر انسان کا اکرام کرو تو غیر مسلم مل جائے اس کا اکرام کرو کس کا غیر مسلم کا تو جیسا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمان مسلمانوں کا اکرام کر کے مسلمانوں میں اتنا ہی پیدا ہو جا رہے نہیں. نہیں ہر انسان کا اکرام کرو اس دعوت کی نقل حرکت سے ساری انسانیت کو اس طرح ہدایت پر لانا ہے جس طرح صحابہ صاحب نے حرکت سے کی نقل حر خود خود اپنی زندگی کو بدلا ہے اور دوسروں کو کفر چل کے ماحول سے نکالا ہے اس لیے میں راستے میں نکل کر ہر ایک اکرام کرو کیونکہ اس راستے میں صاحب پیسے چلنا ہے ہماری جمع کر دی اللہ کے راستے میں ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں. نہیں بالکل نہیں اللہ کے راستے کا خرچ نہیں ہے اللہ کے راستے کا خرچ وہ ہے جو تم اس راستے میں نکل کر دوسروں پر خرچ کرو راستے میں نکل کر دوسرے پر خرچ کرو یہ اللہ راستے میں خرچ کرنا ہے ورنہ آپ خود ہی سوچئے ایک اگر سفر کرے گا تو کیا وہ اپنے ٹکٹ پر کھانے پر اور ان کے قیام پر خرچ نہیں کرے گا اگر اللہ راستے میں نکل کر اپنی ذات اضافہ خرچ کیا تو کیا کمال کیا اگر سیارہ سے سفر ہوتا تو کیا آپ نے زیادہ خرچ کرتے میں حیران ہوں جما ہے اللہ کے رسے میں نکلتی ہیں یہ جماعت کا کھانا ہے بیٹھ گئے پھر پھیل کر کوئی گیارہ آدمی آ گیا دس جماعت کے ساتھی ہیں کہ جی آپ تو جماعت میں نہیں ہے جماعت میں یہ کھانا آپ کے لیے نہیں ہے یہ جماعت کا کھانا ہے آپ یہ بخیروں کی جماعت ہے ایسے جماعت ہوتے نہ اسلام پھیلائے نہ دے پھیلے گا آئے تو کہا گا کہ صحابہ کی طرح پھرتے ہیں ایک مشرق قید میں صحابہ کی پیروں میں میں ہاتھوں ہوا پڑا ہے اسلام قبول کر لے تو کھول لے وہ یہ سوچ رہا ہے خبر نہیں مجھے قدر کریں گے یا فیچر لے کر چھوڑیں گے اور صحابہ کیا کہیں کہ کھانے کا وقت آ گیا. کہ بھئی ایسا کرو کہ اس مشرق کے پاس انتخاب لگا نہ ہمارا مہمان ہے اور جس کے ہاتھ میں کوئی نرم روٹی کا ٹکڑا آتا وہ سب سے پہلے مشری کو دیکھا ہمارا مہمان ایسا مشرق کی انسان کیوں نہ ڈیڑیوں نے جا رہا ہو ہماری جماعتیں اپنی ذات میں خط کرنے کو راستے میں خط کرنا سمجھتی ہیں حالانکہ امرا کے راستے میں نکل کر دوسرے پہ خرچ کیا کرو ہماری جماعت جاتی ہے ملک علاقوں میں مہمان بن کر نسرت نہیں کر رہے توبہ توبہ توبہ تم ہی تھے مجموع تھے تم جا کر انہیں کھلاتے ہماری جماعتوں کا بھی ہی مزاج نہیں ہے خود جا کے ایسے پڑ جاتے ہیں جیسے کھانے کے لیے آئے ہوں نہیں ہم میزبان ہیں وہ مہمان ہیں ہمارے جہاں ہم جا رہے ہیں کہتے ہیں؟ ہم گئے تھے علا نہیں, کی. نہیں. نسرت. نسرت وہ نہیں کریں گے تو ہم کریں گے ان ہمارا ساتھ دے. ہمارا نصرت کرنا یہ ہے کہ ہم ان کا اکرام کریں کھانا بناؤ سب کو کھلاؤ یہ نہیں کہ جماعت کا کھانا جماعت کھا لے کا بات رہی صحابہ کے, کے اور صحابہ کے رام کے دوسرے کرنے پڑھو ہماری جماعتوں کی طرح جماعت کتنے لاؤ دس چاہے لے آؤ اب ٹرین میں غیر مجھے بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں گے خبر نہیں کون لوگ ہیں یہ دس دس آئے. اگر صحابہ کی طرح سفر کرتے نا کہتے نہیں چاہے لاؤ بھائی سب کو پلاؤ یہ کون لوگ ہیں یہ جماعت اچھا اس زمانے کا دستور تو یہ ہے کہ جو کمائے وہ کھائے یہ کون لوگ ہیں زمانے کوئی کوئی تعلق رشتہ نہیں ہمیں کھانے کھلا رہے ہمیں چائے پلا رہے چائے پیو قریب کرو مانوس کرو اللہ کی توحید بیان کرو جسے تمہاری میں غیر مسلم ملے تم آپس میں اللہ کی توحید بیان کیا کرو جے کی ہمیں بیان کیا کرو دیکھو میں ضرور عبادت کر رہا ہوں ٹرین میں ہو بس میں ہو ہر ایک کو دعوت دو ہر ایک کو دعوت دو خدا نہ کرے اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ کل قیامت میں اللہ کام کرنے والوں سے امت کے بارے میں پوچھے اور اللہ کر عزت پکڑ کرے کہ تم نے میرے بندوں کو میتر لانے کے لیے کیا کیا ہر ایک کو دعوت دو ہر ایک کو ایک عرض بھی ایسا نہ چھوڑو نقصان کہ کا کہیں بڑے نقصان کا سبب ہے اس لیے دعوت دیتے کو یعنی ابھی تو ہم سفر کر رہے ہیں وہاں جا کے کام کریں گے آپ میں ایک دیہاتی کو دعوت دی اس نے کہا کہ آپ کے رفظ ہونے کا, کا کون, پر کون گواہ ہے یہ ہے میرے ساتھی گواہی دیں گے پرمایا درخت گواہی دے گا جو بازی کے کن پہ پھر ہوا ہے. وہاں سے درخت آیا زمین گرتا ہوا تین مرتبہ گواہی دی بے شک آپ اللہ کے رسول ہے دیکھو میرے دوست سازی اس طرح ہمیں ہر فرد کو دعوت دینے والا مزاج بنانا ہے میں نے کہا کیا تھا پوری کوشش پر لگی رہی یہ دعوت دے چکے ہیں نہیں مانتا تو چھوڑ دو پوچھتے ہیں ساتھی کش کب تک کریں کب تک کریں کب تک کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ موت تک اس کام کو کرنے کے راجا نہیں کیا خدا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے خوافل ہو گئے خدا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بار بار جاتے لوگوں کے پاس کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اب تک ہماری ایمانداری سے مایوس نہیں ہوئے آپ نے بات پہنچا دی آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی بس کیجیے فرماتے نہیں میں تمہیں جانب سے بچانا چاہتا ہوں میں جو جہان سے بچانا چاہتا ہوں سماجی تھے کہ اللہ کو درست ہمارے, ہمارے غم پر اور فکر پر آئے گا کبھی بھی ہدایت سے نہ ہوگی وہ ہو کر ایک کے پاس جاؤ گے اس طرح اللہ کو رحم آئے گا اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دیتے ندیوں کے صبر سے اور اس زمانے میں امت کو ہدایت دیں گے کام کرنے والوں کے صبر اور نادبازی کا برداشت کرنے سے اس طرح میں نا کیا ہر ایک کا کام کرو اور ہر ایک کو دعوت دو حکمت دو. اللہ کا راستے میں خود لے کر جاؤ سوال ہر نہ کرنا سوال کرنا تمہیں مجبور بنا دے گا ضائع نہ گے اور سوال کرنا فقر کا دروازہ کھلوا دے گا سوال کرنا فقر کا دروازہ کھلوا دے گا ہم تو اپنے لیے اور ساری امت کے لیے برکتوں کے دروازے کھلوانا چاہتے ہیں اگر سوال کرو گے تو فخر کا دروازہ کھلواؤ گے اپنے لیے سوال کرتا ہے وہ اپنے لیے اس لیے ہمیں سوال سے ہر چیز سوال تو ہر چیز نہ کریں نمک کی بھی ضرورت پیش آ جائے تو معمولی مت سمجھ نہمک کے بارے میں سوال کرنے میں کیا معمولی چیز ہے نہیں نمک کا بھی سوال نہ کیجیے ہر چیز نمک کا بھی سوال نہ کیجیے صوبان گر کی جاتا تو خود ادھر کر اٹھاتے. کوئی دیتا تو کہتے نہیں سوال ہو جائے گا لوگ سمجھیں گے میں نے اٹھوایا ہے میں سوال نہیں کرنا چاہتا اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی خدمت خود کرو دوسرے کام آؤ یہ خدمت اپنی تربیت کے لیے خدمت اپنی تربیت کے لیے فرمایا تعلق بندے سے بندے کا تعلق اللہ سے اس وقت تک باقی رہے گا جب سے دوسروں سے خدمت نہیں لے گا اس لیے خدمت کے لیے اپنا آپ کو خود پیش کرو اپنی تربیت کے لیے جو تربیت چاہے گا وہ خالی مند کر رہے گا جو تربیت نہیں چاہے گا اپنی وہ تو شیطان ہے شیطان تربیت نہیں چاہیے اپنی کسی بھی خدمت کے عمل کو ہلکا مت سمجھنا. سمجھنا سارے خدمت کے عمال ہیں. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی چننے کے لیے جنگل خود اشیر رہ جاتے کھانا پکانے کے واسطے کام دعوت تقسیم ہو گئے بکری کون کاٹے گا گوشت کون بنا لے گا فرمایا جنگل سے لکڑی میں چن کر لاؤں گا آپ سوچیے تو سوی. سب سے بڑے اللہ کے نبی صلی اور وہ کام آپ کر رہے جس کام کرنے کے بارے میں اس زمانے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ کام تو ہمارے لیے مناسب نہیں ہے ہاں کوئی ایسا کام بتا دو جہاں بیٹھ کے میں کر لوں جنگل سے بھی لوگ دیکھیں کیا کہیں گے یہ میرے دوست عزیز ہو دعوت ہماری نبوت ہے انہیں شوق سے کرنا شوق سے شوق سے کرنا ہمارے دعوت شوق سے ہمارے دعوت ہماری نبوت ہے شوق کا ساتھ کرنا ہم اجنبی والے کی خدمت کتنی آسان ہوگی میں دوستوں اس سے اپنے آپ میں پیدا کرنا مقصود ہے اللہ کے سے نکل کر خدمت کے ذریعے اپنے توازن پیدا کرو اور یہ بات یاد رکھو کہ یہ سارے کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں اس کے علاوہ کوئی غرض نہ ہو ہوتا ہے ادنا اریا شرک ہے ادنا شرک ہے ادنا اریا شرک ہے, ہے؟ ادنا اریا بھی شرک ہے جو عام اللہ کے گھر کے کی لیے کیا جائے گا وہ عمل جہنم میں لے جائے گا اللہ ضرور ہو کر یہ خلاص رہی ہو آدمی نے گھر سے بات بڑی اچھی کی ہے مشین نے ان سے بات کرا تم رائے کیا کرنا رائے دے نا یہ شیزان کا کام ہے ذرا صاحب سے آمیر صاحب بنا ساکھی نے تو ماشاء بڑا اچھا کام کیا ہے کہتے نا صاحب سے بس خدا کی پسند اس کا عمل شرف بن گیا اس کا عمل شرف بن گیا جو بھی یہ چاہے کہ اس کے عمل کا ذکر دوسرے سے کر دیا جاوے تو رضا کرم کہ اسے کچھ نہیں ملے گا کچھ نہیں ملے گا اس کا عمل شرک بن گیا ہے اسے کچھ نہیں ملے گا میں دوستوں اپنے عمل کو اللہ سے اس طرح اپنے عمل کو مخلوق سے اس طرح چھپانا ہے اپنے عمل کو مخلوق سے اس طرح چھپانا ہے جس طرح کوئی باہر آدمی اپنا صدر چھپاتا ہے جیسے کوئی باہر آدمی اپنا صدر چھپاتا ہے اس طرح مخلصین اپنے نیک کو مخلوق سے چھپاتے ہیں اللہ ہی کے لیے کرنا ہے اللہ سے اخلاق کو مانگنا ہے اور دیکھو سب سے اہم اور سب سے زیادہ ضروری جس کے بغیر ہمیں کسی عمل سے فائدہ نہیں ہو سکتا جس کے بغیر ہمیں کسی عمل سے فائدے نہیں ہو سکتا نہ تعلیم حلقوں سے نہ گشتوں سے نہ ایمان کے مجلسوں سے نہ خدمت سے نہ کسی عمل سے جس کے بغیر ہمیں کسی عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ سب سے بڑی چیز یعنی بچنا ہے سب سے بڑا نقصان اس نے کیا ہے سب سے زیادہ کام کو برباد اس نے کیا ہے اور اس یعنی کا سب سے بڑا شیطان وہ یہ موبائل ہے جس کو جماعت میں لوگ لے کر پھرتے ہیں میری آپ سب سے درخواست ہے اللہ کے واسطے جماعتوں میں موبائل لے کر مت جائے سب سے درخواست سے زیادہ برباد اس نے کیا ہے معاشرے کو بھی اخلاق کا تو نکال دیا ہے اور معاشرے کو یہودی بنا دیا ہے اور وہ تھوڑا سا وقت جو اللہ کے بندوں کا اللہ سے جوڑنے کے لیے اور ذکر تلاوت کے ساتھ گزارنا تھا وہ اس وقت کو اس نے برباد کیا ہے یہ شیطان گجے جی میں لے کے چل رہا ہے کہ یہ کسی موقع پر بھی اس کو اللہ سے متعلق نہیں ہونے دے گا میں سوچتا ہوں کہ عدی شروع ہوا ہے یہ اسے پہلے جماعت پھرتی تھی وہ کیا کرتی تھی ان کا رابطہ کیسے ہوتا تھا اسے چھوڑ کر جاؤ اس شیطان کو ساتھ لے کر جانا خدا کے پسند کام کے ساتھ کھیل کرنا ہے کام کے ساتھ کھیل کرنا ہے اور جو اللہ کے کام کے ساتھ کھیلے گا اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دیں گے میری بات یاد رکھو اللہ کو آپ اپنے کام سے اللہ آپ کو اپنے ندیوں کے کام سے وہ محبت ہے کہ اس کو ضائع کرے گا اللہ اس کو ضائع کریں گے بالکل بالخوشی بات ہے اللہ کے یہاں دعوت عبادت دونوں کی اہمیت ہے جو نماز سے کھیل کرے گا نماز خود کہہ رہی ہے اللہ اس کو برباد کر دے جو دعوت کو کھیل بنا لے گا اللہ اسے آباد کریں گے میں کہہ رہا ہوں سمجھ کر کہہ رہا ہوں آپ کو درائز چاہیے درائز ہر پڑے ہیں پرانے حدیث میں اس طرح عبادت سے کھیلنا عبادت کی عبادت کرنے والے کے لیے ہے بالکل اسی طرح اس کام سے کھیلنے والے کے لیے بھی اس کام کی بدتواہ زیادہ ہے اس لیے اس کو گھروں پر چھوڑ کر جانا ہے خدا نہ کرے کوئی بات پیش ہے ہر جگہ سہولت ہے تین گھومانا مشکل نہیں ہے اس لیے اپنے آپ کو لا بھاگو سے بہت بچاؤ لیکن آپ کو سوچنا چاہوں لیا صحابہ کا کیا مقام ہے اور کیا درجہ ہے ایک صحابی سر ادنا صحابی کا درجہ وہ ہے کہ اگر ساری کی ساری امت وہ قرری جیسی ہو جائے اور افضل اللہ جیسی پوری امت ہو جائے پوری دنیا بسنے والے مسلمان وہ ایسے ہو جائیں تو ایک حجنا صحابی چکری بھی نہیں پہنچ سکتے صحابہ کا وہ مقام ہے خیر وہ صحابی بہت کے میدان میں شریک ہونے والے خیر وہ صحابی عہد کے میدان میں شہید ہونے والے ان کے جنازے کو ان کے گھر پہ تسلی کے کی لیے جنازہ رکھا ہوا ہے شہید صحابی عہد کے میدان میں شہید ہونے والے کہ شہید کے خون کا خدرا بدن زمین پر پہنچنے سے پہلے پہلے, پہلے اس کی رفت کر دیا جاتی ہے جنازہ رکھا ہوا تھا آپ تھے صحابی کی والدہ آ کر بیٹھی جنازے کے پاس اور صحابی کے چہرے سے مٹی پہنچتے ہوئے کہنے لگی میرے بیٹے تجے جنت مبارک ہو اور جنت میں جنت میں, میں کیا شبہ ہے جنت میں کیا شبہ ہے کیا صحادی ہے صحابی ہیں کے میدان میں ہیں شہید کیے گئے ہیں والدہ نے کہہ دیا ان کی کہ میرے بیٹے سے معلوم انہوں نے اللہ کے راستے میں نکل کر بےکار باتیں سوچو تو صحیح اور تو بھرو میں کیا کہہ رہا بہت کے میدان میں شہید ہمارے صحابی کو آپ فرما ان کے بعد کرتے تم نے کیسے کے راستے میں نکل کر بیکار باتیں کی اور ان اللہ کے راستے میں دینے سے روک لی ہو جس کے دینے میں کوئی حرج نہیں تھا کوئی نقصان نہیں تھا یہ تو باتیں فرمائی ہم نکلتے جماتے ہیں میرا لوٹا یہ تو میری لاٹھی ہے یہ تو میرا مسلح ہے کیا بات ہو گئی کتنے استعمال کر لیا یہ تو باتیں فرمائی حدیث اس نے کہ اس نے استعمال کی چیز دینے سے روک لی ہو اس کے لینے میں کوئی نقصان نہیں تھا یہ نکل کر جے کار باتی کی ہوں یہ اس کو تم نے جنسی کیسے کہہ دیا میرے دوستوں ہماری جماعتوں کا حال ہے جماعتیں نکل رہے ہیں موبائل ساتھ ہے تجارتی کام آ گیا ہاں ہاں ہاں ٹھیک ہے تم اس کو دے دو تم استعمال لے دو اور اس کا کوئی درجہ نہیں ہے میں یہ فرمایا آپ نے ساتھیوں سے کہ ایک شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ کے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کی چیز کو پھیلانے کے لیے اور پھر وہ راستے میں قدر کیا جاتا ہے فرمایا کہ اس کو شہید مت کہنا اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو اپنے قبر سے جنم داخل کر دے کیوں کہاں رہے اس کو شہید کیوں نہ کہیں اللہ کا راستہ میں نکلا ہے اللہ کے بند کرنے کے لیے اللہ کی چیز کو پھیلانے کے لیے آپ کو شہید مت کہو کہ اللہ کے راستے میں فضل سے داخل کر دے کہ آپ مسلمان کو کے لیے دعا کی جا لیکن یہ شہید نہیں ہے لوگوں نے کہا کیوں فرمایا کہ نے راستے میں نکلنے کے زمانے میں ایک تجارت کا کام کیا ہے اس لیے شہید نہیں ہو سکتا دیکھو میں کیا کہہ رہا اصل میں میں کسے سمجھاؤں آفر داس کو کیا میں جس کی بھی ہدایت سنتا ہوں نا وہ اپنے سجے بیان کرتا ہوں یہاں بیٹھ کے اسے تربیت نہیں ہے صحابہ بنی بیان کرتے ہیں سال ہوگی نہ بولو گے اتنی تربیت ہوگی خوف پیدا ہوگا دل میں ڈر آئے گا ڈرو ایک قدم پر کہ مجھ سے نہ ہو جائے کہ اللہ کے ہاں سے محدود ہو جاؤں گی ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھو تجارت کی بات کرنا تو دور کی بات ہے تجارت کا خیال بھی نہ آئے اللہ تبھی کرتے ہیں سردی کہ ہاں ایک کام تھا اس نے ذرا معلوم کرنا ہے کیا ہوا کہ نہیں تو یہ یقین نہیں ہے کہ تو اللہ میں لگا ہوا اللہ لگا ہوا ہے جو تو نکل کر اپنے آنند کو برباد کر رہا صحیح حجی سے جو مسجدوں کا آباد رکھتے ہیں اور مسجد کی آبادی کے محنت کرتے ہیں اللہ تعالی ان کے دنیاوی کاموں میں فرشتوں کو مددگار بنا دیتے ہیں حکم کرتے تھے جب جاؤ میرا بندہ میرا کام میں لگا ہوا ہے تم اسی کاروبار کو دیکھو جی ہاں چاہتا بہت قصے ہیں بہت قصے ہیں زمین جو تھی نکل گئے اور زمین جدید بھی ملی ہے زمین جدید بھی ملی ہے, بھی ملی ہے بہت قصے ہیں بہت بہت قصے ہیں کہ میرے کام میں لگو تم کروں گا ابن میرے دوستوں امیروں کے زمانے میں خاص طور پر اپنے آپ کو پہلی بات یہ ہے امیر کی بغیر اللہ اللہ کی نکالی آئی جب تک تمہیں تمہارا امیر کی کا حکم نہ کرنے لگے اور نماز چھوڑنے کو نہ کہنے لگے اس وقت ضروری ہے ہاں اگر وہ کہے نماز چھوڑ دو جب کون کریں تو امیر کی تاز کے ساتھ چڑھو نزرے نیچی ہوتی ہو جائیے یہ رات کو ہے نکل کر اپنی نظروں کو محسوس رکھنا ہے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 اور یہ برابر برابر کے شامل ہے ہے جو چاہ دولت ہے وہ ہے اور ہے تو ہے ہے تینویں 5 2 اتنا وقت نہیں ہے نماز پہلے پڑھو با نماز پڑھو مختصر پڑھو سنت چھوڑ دو پیار دوڑنا ذہن تعلیم کا حلقہ مت کرنا ذہن تعلیم حلفہ مت کرنا تعلیم کرنا سب کی بچت تعلیم کا تعلیم کرتے ہیں مسافروں کو کم کرتے ہیں ذرا احساسات آپ ذرا یہاں سے نہیں جائیے بعد آپ یہاں آ جائیے ہماری زبان سے ہم ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہم مذاکرے کرتے ہیں ہمیں تعریف کرنی ہے ہر چیز نہیں ہے کسی کو استحافی ہے کہ کسی کو اپنے کھانا چاہیے کہیں بھی اپنے جو کسی کا راستے مدن کرے گا جب کرے گا اس کی محنت نہیں ہوگی حیران کرایا کہا بھی صاحب صاحب کر کے صاحب جو کسی کے جب مدن کرے گا ذرا مدد کرے گا اس کا محنت لائی ہوگی اس کا بہت خیال رکھے کیا ہے؟ رہن میں تعالی کرتے ہیں کہاں دیں یہ کتاب بندے بھی دیں گے کیا کہنے سکرانا تعالی ہے؟ آپ نے کہاں پہتے ہو؟ این کی سکرے ہو؟ نماز کا مضاق کرتے ہو نماز کا مضاق کرتے من دخول حالت سے دے ہو جیس بجرد حضرت سے دے ہو بار شنروں میں آنکھ اگر نے ہو اس کے لئے دے ہو نماز کا مضاق کرتے پڑھنا ہے تو ٹائم اور ٹائم کی کرونا और इन गाड़ी लोगों में दो घंटे आज और ताली लोगों ने कायम करो जहाँ हो वहाँ जाकर सबसे पहला है और बस्तीस में जाति रहोन के मुताबिक हमारा काम बस्तीस ऐसी मुताबिक है مجھے مداری میں رہنا کو مچھر مدالی میں کرنا ہے میں بہتری چکا ہوں اس کا بہت اہتمام کروں کی باہر میں جا کر ہی بات کرنا کرے باہر بات کرنا مجبوری کے ذریعے بلکہ کوشش مچھلی میں رہنے کی لگا دو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اگر مکرو مسئلہ ہے تو جو رکاؤ منی چاہیے ابوا کے گھر میں داخل <سؤال> ہوئے تو یہ تو نماز ادا کرو اگر تمام کے ابوا تمہیں ہمارے علاقے میں محنت کرنے کے لیے ہمارے بھی لوگوں کو علاقے والے مفانے تو بڑی اچھی بات ہے نوٹ کر دینا کوئی زمانے میں کوئی زمان اللہ کے راستے میں نکل کر مکانی لوگوں کے تالے نہیں ہے مکانی لوگ آپ سے آپ دیں करे, करे, करे, उन्हें साथ दे का मशा कर सुबह शाम होगा क्या आगे होगा اس کے علاوہ آپس میں جو بھی پانی وقت ہے انہیں آپس میں خوب مدد کی ہو ایسا نہ ہو جایا ہوئے ہم بہت کام کر کے آئیں گے جما کے نکالیے اپنے آپ کو بڑھانے پر زیادہ محنت کوشش کی جو نکالنا ہے اس کے لیے ہمیں باہر کرنا ہوگا میں اکثر ایک ہوگا لگو کی غیر ایک ہوگا ملاقات ملا ملا سے ملاقات اور خوات سے اور نہ ان کی تحفظ ظاہر کرنا اس سے ان کا جوڑے گا بڑا نماز ہے اللہ نے آپ کو بڑا احسان کیا ہے صاحب اللہ گیا کہ parlé hai ke aap zara hak ka kaam ko kare is tarah wale aap hi tabad tabad order aur main nahi keh raha aap khoshi mein aap ki baat kya baat hai ye badi mushkil ho jayegi agar aap kuch dakar thoda samajh liye manne se to aap ki baat sahi hogi jo aap batayenge is tarah se nate ہماروں کو وب کر کے جانا ہے और अपने खाने का इंतजाम कर देना ताकि नहते के बल्कि मुझे खाना मुश्किल हो मेरी बात बहुत जरूरी है کوئی زبان کسی ملک میں جا کر کسی حصوں میں نہیں جا کر کسی شہر جاتر, کسی میں جا کر کسی مسجد میں جا کر اپنے آپ کو مکانی ربوں کے حوالے نہ آنل ہے یہ مسجد کا, کا معمول ہے ہر مسجد میں فائدہ نہ ہو جائے ڈالی نہ پڑے کپڑے مشورہ نہ کتنا رہنا ہے हमारी सारी दिमाग करती है कि जाके मुश्वरा करती है क्या की का यहाँ करना है मकानी लोगों ने प्रोग्राम बना दिया है हमारे नहर है पाँच नजीदे हैं कुछ नहीं है जहाँ भी रहो तो आपके हम आपकी काटे नहीं है अभी यहाँ काम करना है हर घर के अंदर आप اس وجہ سے آبادی محنت ہے سفر وہاں سن رہیں گے اور آپ مرضی میں کام شروع ہو جائے گا سفر جماعت ہو جائے گی مکانی مکانی کام سمجھیں گے گھروں میں ساری بات ہو جائے گی کام ہو جائے یاد میں ہو جائے اس سے زیادہ آمدن ہونی پڑے گی اگر واقعی آپ کو چار دن کی میں پانچ دن میں یہ کام جوڑنا چاہے کام کرنے کا ہاتھ بڑا یہ شیطان کی کوشش ہے کو کریں گے کریں گے آج ناچ باغ میری مات واپس جانے والے دیتے ہیں صحابہ دیتے ہیں. رو رہے ہو, ہو. اپنے آپ کا نہیں سمجھ رہے کیا سمجھ ہیں ہوا, ہوا. کیا سمجھ ہیں؟ جو صحابہ بیمار ہوتے تھے وہ صحابہ رو ہی جاتے تھے اسی لیے سے واپس جانے والے ہیں سب سے پہلے تو اموا کے بات کرے اور اس میں آپ سے کم ادرتی کم سے کم ادرک بچے کا کرنا اس وقت کے لیے ہو کہ ہم آج کو جائیں گے آج کو اموا کا نائک ضرور کر لیا ہے ہر جگہ جا رہے ہیں اور جگہ کھڑے ہو وہیں بیٹھ جائے بیٹھ جائے خالی رکھے جائیں گے جلدی نہ کرے جانے کی پارٹی کے نکلے گی پیدل جانے والوں کے راستے خالی رکھے گے پیدل جانے والے سردی سے ایک دوسرے کے کتراب کے ساتھ چلے ہوئے کے ساتھ دماغ نہ کسی نے آپ کے مقام نہیں कहा लोटा मुझे वो लोटा हमारे पास आया तो मैं जाओ वापस उनका लोटा उनको लेके आओ ये सवाल याद आ गया मेहनत कर अच्छा आप सवाल चाहिए एक घंटे बाद ایک گھنٹے تک پیدل چوک جائیں گے ایک گھنٹے کے بعد کے دو پہ والی گاڑی وہ چھوڑی تھی نو اور دس نمبر کی پارکنگ جو مین روڈ کے پاس جنا کی میری ملی ہے اس کے ساتھ وہاں کی ٹو ویلر گاڑی اور پارکنگ بھی پاس پارکنگ نمبر گیارہ اور بارہ مسجد سے لگا جانے والی بھی ٹو ویلر گاڑی راستے سے پارکنگ نمبر تین جو اثریا گاؤں سڑک میں وہاں سے بھی ٹو ویلر گاڑی گاؤں اثریا گاؤں کے راستے سے पार्किंग नंबर सात जो मार्केट के तरीके वहाँ की गाड़िया जो है वो, वो इस्लाम नगर की तरफ ऐसी वो मेन रोड ऐसी नहीं आएंगी वो इस्लाम नगर की तरफ ऐसी जाएंगी बाईपास में पार्किंग नंबर तेरह जो रिलायंस के बाद असर है اس کے گانے سنے ہیں مستی کا مارے ہوئے